مورخہ خوا سولہ اگست سن دو ہزار دو حضرت مولانا تارج میل صاحب بہ با مقام بابرا ٹاؤن گجراوالہ میں بیان فرما رہے ہیں موضوع ہے کامیابی کا راستہ تیار کردہ احمد اسلامی کیسٹ اینڈ سی ڈی سینٹر بازار چوڑی گراں متصل جامع مسجد سیدہ شستی کا رضی اللہ تعالی عنہ نزد اردو بازار والا موبائل نمبر صفر تین دو صفر پانچ سات نو صفر ايه 4 2 يوافق الجميع وما بعد فوض بالله من الشيطان الرجيم من لا يوامن ولا كل من عليه اقامه ويخاض به ربي جل جلاله والاسلام ابي اعلى ربك واسجد السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتلبوا الجنة جهدكم وهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن, وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اللي معفوصة بالمسارك وإن الجنة معفوصة بالشهرات واللزبات صلا فر سنگال صلی اللہ تعالیٰ میرے باغ اور دوست اللہ کا بنایا ہوا یہ کارخانہ ہے اس نے سوچی کہ نہ خود بنتی ہے نہ خود مستی ہے نہ مرتی ہے اپنے ارادے سے بناتا ہے اپنے ارادے سے باقی رکھتا ہے ابو چاہت سے نور کو چاہت تو اپنی ذات میں موت کے پاس ہے پناہ کے پاس ہے زوال کے پاس ہے باقی ہر چیز اس کے لیے پنا طے ہے موت مقدر ہے خود اپنی ذات میں کوئی مشکل تھا لیکن لالچ تھا بس کو ایک ہے جو اپنی ذات کے بارے میں فرماتا ہے کہ تیرا اللہ باقی ہے باقی ہر چیز کو پناہ ہے ایک موت انفرادی ہے موت انفرادی موت لوگ روزانہ مر رہے ہیں ایک اجتماعی موت آئے گیبرا جب ایک خوفناک آواز ہوگی القار وہ کانوں کے پردوں کو پھاڑ دینے والی آواز ہوگی الحاقہ تم وہ ایک حقیقت ہوگی بما ادرا کم کسی سے پوچھ لو وہ ہے کیا ایسے دھوکے میں نہ مارے جانا غفلت میں نہ مارے جانا گجرا والے کوئی نہ کہیں گھر بنا بیٹھنا کسی سے پوچھ لو حقیقت ہے کیا تمہیں خبر بھی ہے حقیقت کسے کیسے ہیں؟ کن چیزوں کو حقائق سمجھتے ہو اللہ کسے حقیقت بتا رہا ہے سمجھا رہا ہے اے میرے بندو تمہیں خبر ہے اس دن کی جو تم پر چھا جائے گا چادر کی طرح اس طرح قرآن قیامت کی دن کی حیبت کو بیان کرتا ہے جب اس ساری کائنات زیر و زبر ہو رہی ہوگی اِذَا ذلزل الْأَرْضُ بلزلہ زمین میں زلزلہ ہوگا وخرجل الْأَرْضُ بلحا اندر کا باہر آ رہا ہوگا يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ القمام آسمان پھٹ رہا ہوگا ادھر شمس پویرت سورج بہ نور ہو رہا ہوگا ادھر سما ان ففرت آسمان پرزے پرزے ہو رہا ہوگا وہ ادن نجوم ستارے گدلے ہو رہے ہوں گے جھڑ رہے ہوں گے ٹوٹ رہے ہوں گے پھٹ رہے ہوں گے وہ عیدت پہاڑ ریت بن رہے ہوں گے سُجَّرَتْ آگ لگ رہی ہوگی یہ اللہ تعالیٰ اس دن کا ایک نقشہ ہنگامہ آواز ہوگی خواہ فاطا محمت القبر یہ خوفناک ہنگامہ یہ خوفناک آواز یہ خوفناک دن یوم ہم الحاقہ وقاط الواقع وقافی الرافقن وقاط الواقع یہ مختلف انداز میں قرآن کے قیامت کو بیان کرنے کے اسرائیل کے پسینے چھوٹیں گے آج کہ آج سب کو موت کا پیالہ پھیلانا وقت پلانا ہے کیا انسان کیا جنات ایسی شام ڈھلے گی جن کے انتظار میں لوگ سوئیں گے پرندے گھونسلوں کو لوٹیں گے دکاندار تھکے ہارے گھر جائیں گے ہاری کھیت میں کام کرنے والے فیکٹریوں میں کام کرنے والے ایسی ہی شام کو گھر لوٹیں گے کہ کل اٹھیں گے پھر کام ہوگا ایک نظام کے تحت سارا سارا کام ختم ہو کے شام آئے گی اگلی صبح کے انتظار میں ہر کوئی خواب گوش میں ہوگا تو سورج نقاب کشائی کرے گا مشرق کا افق روشن ہوگا پرندے گھونسلوں سے نکلیں گے ہوا اسی طرح چل رہی ہوگی کائنات کے کسی بھی کسی بھی فرد ہو نہ ذرے کو نہ پتے کو خبر ہے کہ آج آخری دن ہے ہوا اسی طرح پرندے اسی طرح کتے نکلے بلیاں نکلیں مچھر نکلے جنگل سے جانور نکلے اور گجرا والا سے انسان نکلے کوئی فیکٹری کو کوئی کھیت کو کوئی دکان کو کوئی مکان کو کوئی شادی کو کوئی بیاہ کو کوئی غمی کو کوئی خوشی کو کوئی لڑائی کو کوئی سلح کو کوئی جھگڑے کو کوئی ناشنے کو کوئی رونے کو ایسا ہی دن جیسے روزانہ گجرا والا میں طلوع ہوتا ہے ایسا ہی ایک دن طلوع ہوگا صبح ہو رہی مائیں روٹی پکا رہی ہیں مکھن صحیح نکال رہی ہیں دہی بلو رہی ہے دکاندار تیز ترار جلدی جلدی دکان پہ پہنچ کے جھاڑو دے رہا ہے کوئی بیٹھ چکا ہے منڈی میں گولیاں لگ رہی ہیں یہ کریٹ اتنے کا یہ اتنے کا یہ اتنے کا اور پاؤ پھٹنے سے پہلے پہلے زمیندار کھیت میں ہل ڈال چکا ہے کوئی یوں بیچ کو ہوا میں لہرا رہا ہے کسی کے ہاتھ میں کسی اور اس نے اوپر اٹھائی ہے کہ میں نے پانی کا رخ بدلنا ہے یہ ایسی ہی ایک دنیا ایسی ہی ایک صبح ہوگی جو میں آپ کے سامنے یہ مختلف واقعات سے لا رہا ہوں تاکہ میرے آپ کے سامنے ایک تصویر آئے کہ اس وقت ہوگا کیا ماں اپنے بچوں کو گود میں لیے دودھ پلا رہی ہے ادھر ایک ماں بچے کے منہ میں نوالا دے رہی ہے ادھر ایک ماں بچے کو سینے سے لگائے دودھ پلا رہی ہے ادھر ایک ماں بچے کو دروازے تک چھوڑنے آ رہی ہے اسکول کے لیے ایک رکشے میں بٹھا رہی تانگیا میں بٹھا رہی جو بھی سواری اس وقت ہوگی اسی طرح کی اسی طرح کا یہ نظام چل رہا ہوگا کہ اچانک ایک دھماکہ ہوگا ہاں وہ جو مانگی ہوں بچے کے منہ میں ڈال <سؤال> رہی ہوگی وہ نوالا ایسے کے ہاتھ سے گر جائے گا وہ دکاندار جو جھاڑو دینے کے لیے ایک دفعہ دیا دوسری دفعہ پیچھے لے جائے گا وہ جھاڑو پیچھے کا پیچھے گر جائے گا آگے لوٹ کے نہیں آئے گا وہ دکاندار نے اپنے کینچی کو اٹھایا اور کپڑے کو دس میٹر ناپا اور کینچی ڈالی ہے کاٹنے کو اور گاہک نے پیسے نکالے ہیں گننے کو وہ گن رہا وہ کاٹنے کو تیار ہے اس ہنگامے پر کینچی یوں گرے گی پیسے یوں گریں گے جھاڑو ہو جائے گا نوالا ادھر جائے گا لوری دیتی ماں بچے کو اٹھا کر یوں پھینکے گی جیسے گندگی کی ٹوکری کو پھینکتی ہے اور ذمہ دار کا چلتا ہوا ہل یوں گرے گا بیل ادھر بھاگے گا وہ ادھر بھاگے گا اور ہاتھ لہرایا تھا اپنا بیج بکھیرنے کا وہ بیج یوں گرتا چلا جائے گا کسی پیچھے گر جائے گی وہ آگے گر جائے گا اور دلہن افاح بیچ میں رہ گئے اور ٹاؤن جیسے کے کے باسی بھی وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں انہیں آ رہا ہے کو کو کو کھانے ایک اپرا سفری کا عالم ہوگا جائیں گے دودھ بچوں کو مان اٹھا کے دے گی کہ میں بچ جاؤں لیکن نہ یہ بچے گی نہ بچے بچے گا. ایسی دنیا سے دل لگانے والے بڑے نادان ہے اپنی جوانی کو اس دنیا میں رول دینے والے بڑے ہی نادان ہے چمک کے پیچھے ایمان کے سودے کر دینے والے بڑے ہی احمد ہیں بڑے کھاٹے کا سودا کر رہے ہیں اس ٹوٹ جانے میرے گھر اس مٹ جانے والے گھر دھوکے کا گھار مچھر کا پار مکڑی کا جالا دار الغرور مطام قلیل کسراب بقیت یحسبہ الزمعان ماء حتی اذا جاؤہو لم یجدہو الشیعہ لعبا ولہبا وزینتا وتفاخر بینکم وتکاثر فی الامرال والاولاد خالق دنیا کا خالق گجرا والے کا خالق بتا رہا ہے یہ ہے کیا جس پہ تم جھوٹی قسمیں کھاتے ہو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے ہو ایمان کے سودے کرتے ہو عزتوں کو تار تار کرتے ہو عہد و پیمان توڑتے ہو اخلاق کی حدود پھلانگتے ہو یہ ہے کیا یہ مچھر کا پر ہے یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مکڑی کا جالا ہے یہ ریت کا پانی ہے یہ گزرگاہ ہے یہ کھیل ہے تماشا ہے ٹوٹ جانے والا مٹ جانے والا ہو جانے والا ایک دن اس پر ایسا آنے والا ہے, جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ یوں بکھرے گی زمینگی آسمان گا انسان مرے گا فرشتے مرے گا کیا پہلا آسمان کیا دوسرا کیا تیسرا کیا چوتھا کیا پانچواں کیا چھٹا کیا क्या سب کو موت کی وادی میں اللہ تھکیل دے گا اللہ کا اعلان ہوگا مر جائے جبریلوم کا عید اللہ کا عرش ہل جائے گا سفارش کرے گا یہ اللہ کیا ہی ان کو ہم مر دیں گے کیا یہ مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خاموش فقت من کا نا خرشی میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں زندہ رہ سکتا سب مریں گے جبریل گیا میکائیل گیا اسرفیل گیا عرش کے فرشتے گئے اوپر رہ گیا اللہ نیچے رہ گیا اسرائیل اللہ تعالیٰ پوچھے گا بول کون باقی شان بے نیازی کے ساتھ پتہ نہیں اسے کون بات جاتا میری ایک مخلوق ہے جسے میں نے اپنے امر سے پیدا کیا ہاں ہاں آج اگر کائنات زندہ ہوتی تو اسرائیل کی چیخ سن کر پھٹ جاتی لیکن وہ تو پہلے ہی پھٹی پڑی ہے سب کو موت دے کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کان علی شریکن انفلیا ہے کوئی میرا شریک سامنے آؤ سامنے آؤ پھر دوبارہ کہے گا من کان علی شریکن انفلیا ہے کوئی میرا شریک سامنے آؤ پھر صحبارہ کہے گا من کان علی شریکن انفلیا سے ہے کوئی میرے مقابلے میں سامنے آؤ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا أنا الذي بدأت بالدنيا ولم تكن شيئا وأنا الذي أعيدها مين سبكش بنايا مين النتايا من فر بنادنها كما بدانا أول خلق نعيده بعدا علينا إنا كنا صاعلين طوام بنادين يدبرى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة كمشكلة ليس الذي خلق السماوات والأرض كل ترجعون اس رب سے گجر والے کے لوگ ٹکرا رہے للکار رہے نماز چھوڑ کر جھوٹ بول کر جنا کر کے شرابے پی کے سود کھا کے بے قرد ہو کر آوارہ ہو کر اللہ کو للکار رہے جیسے اس کے پاس جانا نہیں جیسے موت کسی اور کے لیے ہے جیسے جنازے کسی اور سے اٹھتے ہیں جیسے قبر کسی اور کے لیے ہے اندھیرے کسی اور کے لیے ہیں جیسے جوانی اوروں کی ڈھلتی ہے میری تو نہیں ڈھلے گی جس سے اوروں سے اور لَأَجد مُن <قلبا> یہ تک آج کے پیسے والے نہیں کر رہے قرآن سنا رہا ہے یہ کہانی ہزاروں سال پرانی ہے جس کے ہاتھ میں مال آتا ہے وہ کہتا یہ نہیں جانے کا میری فیکٹری نہیں بند ہو سکتی میرا پیسہ نہیں جا سکتا جب اللہ ایک جھٹکا دیتا ہے ایک جھٹکا دیتا ہے اور زمین نیچے سے سرختی محسوس ہوتی ہے آسمان سر پہ گرتا محسوس ہوتا ہے کائنات تنگ ہوتی نظر آتی ہے اس وقت کہتا ہے اللہ تو تو ہی تو ہے اس وقت اللہ یہ آ ہے جب موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے جب پنچھی اڑ چکا ہوتا ہے اور جب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے اس وقت کی توبہ کس کام کی زمین آسمان کو جھٹکا دے گا کہے ایک جھٹکا دے گا کہ ہوں قدوسلام مومن قدوس پھر تیسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انل مہین انل مہین العزیز الجبار المتبر میں ہوں عزیز و جبار متکبر این المولو بلاؤ بادشاہوں کو کہاں ہیں؟ این الجبارون بلاؤ ظالموں کو کہاں ہیں ہے بلاؤ متکرین کو کہاں ہیں لمن الملک اليوم آج کون بادشاہ ہے کوئی نہیں جواب دینے والا اللہ فرمائیں گے للہ الواحد آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے ايك هي قيامت هي قصى اغلي قيامت فإذا نفق نفق في السور نقطه واحده رشن ملات الارض والجبال فدكت دكه واحده فيومئذ وقت الواقعه شربی یوم ابن سے یہ دوسری کے مت آ گئی یہ دوسری کی مت آ يوم یوم الجبال جب ہم نے پہاڑوں کو ہٹا دیا وسرز زمین کو نگا کر دیا کا ان سب ایک میدان بنا دیا لا ترا ولا آج تجھے کوئی ٹیلا نظر نہیں آئے گا کوئی کھڈا نظر نہیں آئے گا ایک جیسی زمین ایک جیسا میدان پہاڑ ہٹ گئے وادیاں ختم وادیاں ختم نشیب و فراز ختم اور اللہ تعالی خود آ گیا کبل ملک اللہ آ رہا ہے ایک قیامت اور آ رہی ہے اللہ فرشتوں کو پہلے زندہ کرے ملک الموت کو اسرافیل کو جبرائیل کو میکائیل کو زندہ کر رہا سور پکڑا رہا اسرافیل کے ہاتھ میں ادھر زمین پہ بارش ہوگی چالی دن اس بارش سے آج کی بارش سبزہ اگاتی ہے وہ بارش ہڈیوں کو اگائے گی حتیٰ کہ کھان بال گوشت پوست ریزے ایک ایک چیز اگے گی ایک ایک چیز اگے گی وجود بنتے جائیں گے ڈھانچے جڑتے جائیں گے ہڈیاں ملتی جائیں گی بال کھال چھڑتا جائے گا ایک ایک چیز مکمل ہوتی جی جائے گی ایک ایک چیز ایک ایک چیز اح سبل انسان اللہ نشما اے یہ گجرا والے کے لوگ کیا کہتے ہیں دیکھی ہی جائے گی جب موت آئے گی دیکھا جائے گا جب موت آئے گی اور یہ کافر کیا کہتے ہیں کوئی ہے مر کے اٹھتا ہوا کوئی ہے مر کے اٹھتا ہوا انہیں کہو کہو بلا بلا تم زمین میں سب سب دفن ہو گئے دھرتی میں پھیلے ہوئے ہو گئے پھر تمہارا رب تمہیں زندہ کرے گا کس طرح زندہ کرے گا بلا قاترین بنانا تیرا وجود تجھے واپس کروں گا دیکھ لینا تیری انگلی کا پورا بھی تیرا ہی ہوگا کسی اور کا نہیں ہوگا یہ آیت آج کے زمانے میں آیا ہے پولیس والے فنگر پرنٹ کے فوٹو لے رہے پھر اس کو ملا رہے دھرتی میں کوئی ایسا نہیں جس کی انگلی کی لکیر دوسرے سے ملتی ہو تو آج اس آیت پہ غور کرو ریمان اپنے ایمان میں کچھ تازگی لانے کی ہم کوشش کریں کہ اللہ فرما رہا ہے بلا کیوں نہیں ہم درخت رکھتے ہیں ان بنانا تیری انگلی کا پورا تیری لکیروں سمیت میں تجھے واپس کروں گا ملا لینا ارب ہاں ارب انسان تہ خواب جنوت انسان اور گائے بھینس بکری اون کیا کیا ہے آج کتنی بکریوں کو کھا گئے گجرا والے کے لوگ کتنی مرغیاں ہڑپ کر گئے ایک بکری آج ذبح ہوئی دس گھروں میں بیس گھروں میں گوشت پکا سو آدمیوں نے کھایا کھال بکتی ہوئی وہ گئی باہر کہیں جیکٹ بنی کہیں جوتا بنا کور سینگ وہیں گرے کچھ حصہ کتوں نے کھایا کچھ بلی کھائے گئی کچھ مچھر کھا گیا کچھ مچھی کھا گئی ہڈیوں کو ٹھینکا، کچھ کبے اٹھا گئے کچھ اس میں سے چونٹیاں حصہ لے گئی کچھ مکوڑے حصہ لے گئے کچھ زمین حصہ لے گئی کچھ کو فاختہ لے گئی کبوتر لے گیا اور گوشت پیٹ میں گیا کچھ غذا بن گیا خوش پاخانہ بن گیا زمین میں مل گیا ایک بکری کے کھانے والے سو آدمی سو قبروں میں جا کے سوئے ان کو کیڑوں نے کھایا ان کیڑوں کو ان سے بڑے کیڑوں نے کھایا ان کیڑوں کو گرمی اور قبر کی تبش تبش نے جلا دیا مار دیا پھر وہ کیڑے بھی خاک میں خاک ہو گئے پھر ہڈیاں بھی خاک میں خاک ہو گئی پھر زمین نے کروٹ بدلی اندر کا باہر کر دیا باہر کا اندر کر دیا پھر ہوا کو غصہ آیا اور اس نے یوں اپنا اپنی لگام کو ڈھیلا کیا تو وہ وہ قبر کے اندر کا سویا ہوا انسان وہ ہاؤ میں اڑتا چلا گیا میں بکھرتا چلا گیا زرے زرے ہو کر بکھر گیا تو بکری کہاں گئی وہ بکری کہاں گئی اس کی کھال تو بیرون ملک چلی گئی تھی اس کی کھال کو صاف کرتے ہوئے بالتی داد کی نظر ہو گئے تھے میرا آپ کا رب وہ رب ہے جو اس بکری کے ساتھ خرب ہا خرب اور بھی بکریاں ہیں وہ کہے گا فلاں بکری جمعے کے دن جو گجرا یہ تو میں مثال دے رہا ہوں وہ اس کا متاج نہیں گجرا والے میں فلان کے ہاتھوں فلاں کے پیٹ میں گئی فضا ہوا میں بکھر گئی وہ زندہ ہو جائے تو اسے زندہ ہونا پڑے گا اور اس کا ایک ذرہ بھی کسی اور بکری کا اس میں نہیں لگے گا ایک بال ایک بال ایک بال بھی کسی اور بکری کا نہیں لگے گا پھر ایک قیامت یہ آ رہی ہے جب اللہ زندہ کرے گا بلا کا جے ہمیں مونا اٹھنا پڑے گا تنہا اٹھنا پڑے گا آج ماں ماں نہیں ہے نظریں بدل گئیں جا, جا آج بھائی بھائی نہیں ہے نظریں بدل گئیں آج باپ باپ نہیں ہے آج بیوی بیوی بی بی نہیں ہے آج بیٹا بیٹا نہیں ہے دوست دوست نہیں ہے یوم یا فرمین اخیص ہیا لیکن ہے میرے بھائی پچاس سال کی گرمی سے بچنے کے لیے یہ واپا ٹاؤن والوں کو دیکھو اور یہ سارے پاکستان والوں کو دیکھو اور ساری دنیا والوں کو دیکھو انہوں نے کیسے کیسے گھر بنا رکھے ہیں پچاس سال کی گرمی سے بچ جائیں وہ کیا دن ہوگا جب پچاس ہزار سال کے لیے سورج سر پہ آ جائے گا یہ چاند ہم سے دو لاکھ چالیس ہزار میل کے فاصلے پر ہے اور سورج ہم سے نو کروڑ تیس لاکھ میل کے فاصلے پر ہے ایک سیکنڈ میں سورج میں جو آگ بنتی ہے چودہ بلین ٹن ہائیڈروجن گیس وہ بارہ بلین ٹن ہیلیم گیس میں تبدیل ہوتی ہے ایک سیکنڈ میں اس ایک سیکنڈ میں اس تبدیلی میں جو حرارت پیدا ہوتی ہے پچاس کروڑ ہائیڈروجن بم زمین پہ مارو اور اکٹھے پھٹیں اس سے جتنی آگ بنتی ہے اتنی آگ سورج ایک سیکنڈ میں کروڑوں سال سے پھینک رہا ہے <خز> یہ سورج اگر ساڑھے چار کروڑ میل کے فاصلے پر آ جائے تو میرے بھائیو یہ سارا جہان پگھل جائے گا پگھل جائے اتنی خوبصورت مسجد یہ بڑے بڑے گھر یہ بڑے بڑی بڑی فیکٹریاں یہ ہمارا پہاڑ اپنی برف سمیت یہ بخارات بن کر ہوا میں اڑ جائے گا یہ سورج جو ساڑھے چار کروڑ میل پر آ جائے تو ہمیں بخارات بنا دے یہ سورج حشر کے میدان میں حشر کے دن جو پچاس ہزار سال کا دن ہے یہ سورج ایک میل کے پاس پر کھڑا ہوگا آج سایہ نہیں چاہیے آج تو پاؤں میں جوتا بھی کوئی نہیں سر پہ ٹوپی نہیں دوپٹہ نہیں سن پہ کپڑا نہیں نہ شلوار نہ کرتا نہ ٹوپی نہ پیجامہ نہ پگڑی نہ نہ نہ عورت کے لیے دوپٹہ ننگے بدن ننگے سر ننگے پاؤں ایک دن یہ اگلا قیامت کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لئی سال وقت آخر ہاتھ خیال دی خاقضة الرافع فیوم اذن وقعت الواقع و جاء رب کبل ملک صفقاً صفقاً یہ آیات اگلو دن کو بتا رہی ہیں جو آگے آ رہا ہے جو اس سے بھی زیادہ خوطناک ہے اللہ آ چکے ہیں و جیئے یوم اذن بجہنم دوزخ آ چکی ہے ازلفت الجنت للمتقین جنت بھی آ چکی ہے و نبع المبازین القسط ليوم القیامہ طلق اور ترازو بھی آ چکا ہے ام منکم الا واردوهاں آج کل سراب بھی بچھایا جا چکا ہے ترازو رکھا جا چکا ہے ارش پہ آ چکا ہے فرشتے گھیرا ڈال چکے ہیں ننگے بدن انسان محبوس مجبور مقیت کھڑا ہوا ہے نظر اٹھا نہیں سکتا چل وہ نہیں سکتا بول وہ نہیں سکتا وہ خدشہ تل افواہ وہ خدشہ آج آوازیں بند ہو چکی ہیں آوازیں بند ہو چکی ہیں اینت الرجوہ الخی القیوم شور پست ہو چکے ہیں نظریں جھک چکی ہیں خلا قسم و شاپ کے سوا آج کچھ سنا ہی نہیں دیتا آج بڑے بڑے بڑے بڑے عزت دار آج زلیم نظر آئیں گے بڑے فقیر آج بڑے عزت والے نظر آئیں گے آج کا معیار پیسے کو نہیں چولتا خاندانوں کو نہیں چولتا آج کا معیار عمل کو تولتا ہے عمل کو سلمان فارسی سے بنا ہوں ایرانی بھی کوئی نہیں گندے پانی سے بنا ہوں ان مر کے مٹی ہو جاؤں گا پھر اپنے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا اگر اس دن میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا پھر میں بڑا عزت والا ہوں اور اگر میری نیچیوں کا پلڑا جھک گیا پھر میں بڑا ذلیل ہوں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو ایک شخص نے گالیاں لی خاموشی سے سن لیں ارشاد فرمایا بچے میرے بھائی پل سراپ آ رہا ہے پار نکل گیا تو تیری گالیوں کی پرواہ نہیں اور اگر گر گیا تو جو نے کہا ہے اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں میرے بھائیوں اس دن کے لیے اس دن کے لیے ہم دنیا میں تیاری کرنے آئے ہیں اس دن کے لیے تو اس دن کے لیے ہم دنیا میں تیاری کرنے آئے ہیں ہم یہاں مسافر ہیں یہ گزرگاہ ہے یہ مسافر خانہ ہے یہ چھوٹ جانے والا گھر ہے اللہ کو قسم اس کا جی لگانے والا کبھی چین نہ پایا اس کے جی لگانے والے نے کبھی سکھ نہ دیکھا اس کی دوڑ لگانے والا کبھی چین کی نیند نہ سو سکا اس کے دھوکے میں آیا ہوا کبھی نہ نکل سکا اس کے ڈسے ہوئے نے کبھی راحت نہ پائی ارے بھائیو اس نادن سے بچ جاؤ اس ناگن سے بچ جاؤ اس جادوگرمی سے بچ جاؤ اس مکار ڈائن سے بچ جاؤ یہ اللہ کی قسم بے وفا ہے اگر یہ وفادار ہوتی تو تمہارے پاس کیوں آتی تمہارے پاس کیسے آ گئی اوروں سے غداری کر کے تمہارے در پر آئی تم سے بھی غداری کرے گی تمہارے دوست گھر کے در پر جائے گی بچو بچو بچو مسافر بن کے چلو مسافر کو زاد راہ چاہیے ضرور لو زیادہ راہ ضرور لو ہم رحبانیت کے قائل بھی نہیں نہ اس کے داعی ہیں لیکن نفسانیت بھی تو حرام ہے رہبانی حرام ہے تو نفسانیت بھی تو حرام ہے بکان بائی نداری کا اس کے درمیان ہے سیدھا راستہ اس کے درمیان ہے آخرت کا راستہ روشن شاہ میرے بھائیو وہ دن آ گیا وہ دن آ گیا یو میں یج شیبا بچہ بوڑھا ہو ہے اس کی حیبت سے بچے بوڑے ہو گئے ایسا حیبت انہاک دن اللہ تعالی خدا چکے ہیں فرشتے آ چکے ہیں اب اللہ کی پکار میرے بندو انی انسکت لکم مندو ان خلقتکم الیوم احیائتکم میرے بندو جس دن تمہیں وابدہ ٹاؤن میں پیدا کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک میں تمہیں دیکھتا رہا تمہاری سنتا رہا کچھ بھی نہ کہا کچھ بھی نہ کہا دیکھتا رہا رات کے سجدے بھی دیکھے رات کے رقص بھی دیکھے رات کی پاکدامیاں بھی دیکھی رات کے جنا بھی دیکھے حلال بھی دیکھا حرام بھی دیکھا سچ اور جھوٹ دیکھا حق و باطل دیکھا حرفت اور ز... پاکدامنی کو دیکھا جنا اور فہاشی کو دیکھا حیا اور بے حیائی کو دیکھا ظلم و عدل کو دیکھا ہر چیز دیکھتا رہا دخل نہ دیا آج تیار ہو یو یو میں میں آ رہا ہوں تمہارے لیے میں فارغ ہو رہا ہوں تمہارے لیے کیا سمجھ رکھا ہے دھرتی تمہاری ہے خود پیدا ہوئے ہو لیو. اپنی طاقت سے بنے ہو اپنی طاقت سے جوانی ملی ہے پیسہ اپنی عقل سے کمایا ہے آ جاؤ آج حساب کے لیے تیار ہو جاؤ یہ وہ وقت ہوگا جب انسان کہے گا اللہ میری بیوی بی دوزخ میں ڈال مجھے بچا میری ماں کو دو میں ڈال مجھے بچا میرے بیٹوں کو دو میں ڈال مجھے بچا لو یو نہیں, نہیں, مجرم لو یسادی ہے پکڑا جائے گا کل بنا کسبت رہی نسن یہ دنیا نہیں ہے کہ مجرم گھر بیٹھا ہو محرم تختار پہ چڑھ جائے یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے کہ خطا کھا جائے یہ اللہ کی عدالت ہے راہ سنئی عمل وزر رتن شر رہی راہ آ جاؤ لاؤ ایک ایک کی گردن میں پکڑ کر فرشتے ترازو کے سامنے کھڑے کر دیں گے اور جب یہ ترازو کے سامنے آئے گا یہ ایسے کم رہے گا ایسے کیا مرد کیا عورت, مرد، عورت، مرد، یوں کانپیں گے یوں چاندنا ہوں بجج بزت بدج کیسے کہتے ہیں بہت سارا دیہاتی مجموعہ میں بیٹھا ہوا ہے بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ کمزور ہوتا ہے تانگیں کانپتی ہیں ایسے ایسے تو کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے اس کو کہتے ہیں بزج بزج آج بڑے بڑے سردار بزج ہوں گے بزج تانگیں ایسے کاپ رہی ہوں گی لڑ رہی ہوں گی کیونکہ آگے جہنم کی آگ ہے جو بھڑکتی ہوئی ادھر جنت کے نظارے ہیں چھپے ہوئے ادھر آگ ہے خوفناک بھڑکتی چیختی چنگارتی چلاتی تفراد من الغیب جو پھٹ رہی جو چیخ رہی پکار رہی ہل من نزید حل من نزیر ہے کوئی جلدی آئے ہے کوئی جلدی لایا جائے طلبہ تعالیٰ فرمائیں گے لاؤ فلاں کی بیٹی آ جائے حساب دیا جائے فلاں کا بیٹا آ جائے لاؤ اس کے حسنات سیاحت سچ رکھو ادھر جھوٹ رکھو ادھر ادھر ادھر, ادھر, ادھر, ادھر, ادھر, ادھر, ادھر نیکی گناہ اچھائی درائی تولو تولنے پہ فرشتہ مقرر ہے تولا گیا اٹھایا گیا یہ ترازو آج سونا چاندی نہیں توڑ رہا یہ ترازو آج خاندان حسب نصب نہیں تول رہا یہ ترازو آج عمل تولے گا عمل سچ تولے گا جھوٹ تو لے گا زنا تو لے گا پاک دام نہیں تو لے گا گالی کو تولے گا دعا کو تولے گا غصے کو تولے گا معاف کرنے کو تولے گا یہ آج عجیب طرح جو ہے اگر پلڑا یوں ہو گیا برائی کا پلڑا جھک گیا اچھائی کا اٹھ گیا تو جبریل اعلان کرے گا ان نہ فلین اب نہ فلینت موازین ہو و شک یا شکاً لہجہ فلاں فلاں کا بیٹا بازی ہار گیا او میرے بھائی اللہ کے واسطے ہم ہوش میں آئے ہیں یہ ہارنا الیکشن کا ہارنا نہیں ہے آگے خوفناک ناکامیاں ہیں اس اعلان کا ہونا ہوگا کہ اللہ کہے گا فضو ہو پکڑو فغلو ہو جکڑو ثم کی سلسلت سبرون سبعون فصل کو ہو ستر ہاتھ لمبی زنجیر میں اسے پرو دیا جائے وہ زنجیر منہ میں ڈال کے پخانے کے راستے سے نکالی جائے گی گا اور پھر اس کے اوپر زنجیر لپیٹی جائے گی یوں خاض نواسی وال سر کے بالوں کو پکڑ کر یوں پیچھے چپ یوں اور ادھر پاؤں کو پکڑا جائے گا اس طرح اس کو یوں دوہرا کر دیا جائے گا سر اور پاؤں یوں ملا دیے جائیں گے اور گردن اور پاؤں میں فرشتے گاٹھ لگا دیں گے وہ کہے گا رحم کرو عورت کہے گی رحم کرو مرد کہے گا رحم کرو وہ کہیں گے لم ارحم کم ارحمین پکئی فن احمد تم پر اللہ نے رحم نہیں کیا ہم کہاں سے رحم کریں ہار گیا بازی ہار گیا ہار گیا بالکل ہار گیا بڑا نادان ہے جس دنیا پہ ریچھ گیا اور آخرت کی بازی ہار گیا آگے اتنا کامی کا جو ہو جہنم جہاں بھڑکتی آگ اس کے نیچے حکمہ اس کے نیچے لوا اس سے نیچے شعیق اس سے نیچے سخر اس کے نیچے جہین اس کے نیچے حاویہ حاویہ منافع کے لیے جہین مشرقوں کے لیے سکر مجوس کے لیے شعر سوادین کے لیے حکمہ عیسائیوں کے لیے یہودیوں کے لیے لوا یہود يحو... نیچے یہود کے لیے لوا عیسائیوں کے لیے جہنم جہنم جہنم کن کے لیے جبریل آئے یا رسول اللہ جہنم کے ساتھ حصے ہیں جہنم حطمہ, لغا, سعیر, سقر اس میں کون ہوں گے میں منافق ہوں جہین میں مشرق ہوں سخر میں مجوس ہوں گے سعید میں فوگئی ہوں گے لذا میں یہود ہوں گے فتما میں عیسائی ہوں گے اور آگے جبریل چپ ہو گئے خاموش ہو گئے آپ نے فرمایا بولتے کیوں نہیں بولتے کیوں نہیں آپ سے حیاتی ہے بہت بتاؤ تو صحیح کا جہنم میں آپ کی امت ہوگی آپ کی امت ہوگی جو کبیرا گنا کرتے ہوئے مر گئے اور نہ کی جو کبیرا گنا کرتے مر گئے اور توبہ نہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم گش کھا کے گر گئے اور گریا تاری ہو گیا تین دن گزر گئے نماز پڑھانے کے لیے نکلتے اور کمرے میں بند ہو کے بیٹھ جاتے اور رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں استقراری کو دیکھ کر اوقر صدیق گئے پوچھنے کے لیے اندرانی کی اجازت چاہیے اجازت نہیں ملی عمر گئے پوچھنے کے لیے اجازت چاہیے اندرانی کی, نہیں اندرانی کی چاہی اجازت نہیں ملی سلمان فارسی گئے پوچھنے کے لیے اندرانی کی اجازت چاہیے اجازت نہیں ملی سلمان فارسی بھاگے ہو گئے حضرت فاطمہ کے پاس کہ بیٹی آج تیرے ذریعے سے کام ہوگا آج تیسرا دن ہے اللہ کے نبے کا یہ حال ہے تجہ نہیں رد کریں حضرت فاطمہ ربضی اللہ تعالیٰ نے دوڑی ہو گئی دروازے پہ دستک دی آپ نے دستک سے پہچان لیا کہ پہ فاطمہ ہے اندر آ جاؤ دیکھا تو آپ بے قرار ماہی بے آپ سڑپ رہے میرے،, میرے کیا بجن کیا ہوا کیا ہوا آپ نے کہا فاطمہ کیا بتاؤں کیا ہوا مجھے جبریل بتا گیا ہے میری امت کا نام فرمان جہنم میں جلے گا کتنی عورتیں ہوں گی جن کے سر کے بالوں سے جب فرشتے پکڑیں گے تو وہ کہیں گی وا فی حق ہے ہماری بے پردگی ہماری شرمندگی یہی پردہ دنیا میں کر لیتی تو آج یہ بے پردگی نہ ہوتی کتنے جوان ہوں گے عورتوں کو فرشتے پکڑیں گے سر کے بالوں سے سر کے بالوں سے مردوں کو کہاں سے پکڑیں گے مجھے غور سے دیکھنا ہوں. مردوں کو کہاں سے پکڑیں گے یہاں سے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے منہ کے اندر ہاتھ ڈالیں گے یہ اور تھوڑی اور ڈانٹ یہاں سے اور ایسے جو کھینچیں گے تو جبڑا باہر نکل آئے گا لیکن موت نہیں آ سکتی اب موت مر گئی ایک ہی چیز ہے جو چمک کے دن مرے گی وہ موت ہے باقی سب زندہ اور موت مر گئی اور یوں کھسیٹیں گے کہیں گے ہائے معاف کرو ہائے رحم کرو ختم اولم نعمرکم ما فيه من میں گجر والے میں اتنی زندگی تو گزاری नारी تھی کہ توبہ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے تم نے تو الٹا مزاق اڑایا ہے میرے بھائیو ایک یہ رخ ہے ناکامیوں کا جس کا پلڑا یوں ہو گیا سیدھا جھک گیا الٹا اٹھ گیا اعلان ہوا فلانا بنا فلانی ان نہ فلاب نہ پلا پلاںلاں بیٹی فلاں کا بیٹا کا فکولت ماضین ہو و فائدہ لائش کا بادہ آبادا وہ کامیاب ہو گیا یہ کبھی ناکام نہ ہوگا یہ اعلان ہوتے ہی اللہ <سؤال> تعالیٰ کا نظام چلے گا سن کے کنگن لاؤ فرش دہناؤ پہنا جا لاؤ لاؤ کیا لاؤ ریشم کے جوڑے لاؤ رسونا سیاب خدرا ریشمی سبس جوڑے لاؤ پہناؤ سر پہ تاج رکھو چہرے پر اپنے نور کی تجلی اللہ ڈالے گا پھر کہے گا جا میرا بندہ کامیابی تجھے مبارک ہو جا کامیابی تجھے مبارک ہو یہ ایسے نعرہ لگائے گا ہر یہ خوشی کا نعرہ ہے جس کو قرآن لفظ کی شکل دیتا ہے اصل میں تو یہ نعرہ ہوگا ہو منوش یہ کتاب ہو گئی امینی سی کلو ہا مکرو کتا دیا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ کیا ہوا کیا ہوا اکراؤ کتاب میرا پیپر دیکھو میرا پیپر دیکھو میں پاس میں کامیاب کوئی کاٹا نہیں کوئی غلطی نہیں نمبر پورے کے پورے میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا ارے تو کیسے کامیاب ہو گیا انی وان حصہ دیا میں گجرا والا میں غاصل نہ رہا مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے میں چپ کے کے تیاری میں لگا رہا اوپر سے جواب آیا پھر عشا کرو دیا جنت بما آ فی خطوط الخالیہ لاؤ میرے بندے کو اب لاؤ ویسے جنت کی سواری لو جنت کا دروازہ کھولو جنت کے تخت پر بٹھاؤ بہتے ہوئے نہروں کے جال تجری من انہار کو تو ہے جانیا جھکے ہوئے پھل ایک بدو بولا یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے آپ نے ہے ایک دانہ کتنا بڑا آپ نے کہا ایک دانہ بارہ ہاتھ لمبا بارہ ہاتھ یہ سوال پر نہیں آپ نے خود بتایا جنت کی کھجور بارہ ہاتھ لمبی بارہ ہاتھ لمبی ایک بدو بولا یا رسول اللہ انگور ہے آپ نے کہا ہے ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا ایک گچھا گچھا آپ نے فرمایا مصیرت و شہر یقالا یقرا یا انسانی آپ نے صبح صبح دیکھا کبھی کیسے تیز اڑتے ہیں تو آپ نے فرمایا تیز رفتار کوا ایک مہینہ اڑتا رہے اڑتا رہے اڑتا رہے نہ تھکے نہ بیٹھے نہ سستائے نہ اڑتے ہوئے دائیں بائیں جائے دکھ جائے نہ ہو سیدھا سیدھا اڑے اڑتے اڑتے ایک مہینے کے بعد جا کر انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا آپ نے فرمایا تیرے باپ نے کبھی چھترا دعا کیا اب دفعہ کھال کھینچی جیا ڈول بنایا جی ہاں کا جتنا بڑا ڈول ہوگا اتنا بنا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا تو کہنے لگا پھر تو مجھے میری بیوی کو ایک دانہ ہی کافی ہے آپ نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہے تیرے قبیلے کو کافی ہے اب کھانے کا وقت آ رہا ہے دنیا کے حرام سے بچا روخی سوکی پہ گزارا کیا سود چھوڑا رش چھوڑی حرام چھوڑا ہر چیز سے بچ بچا کر روخی سوکھی پہ رہا آ جا لہن کو پرندے آ رہے دوڑتے آ رہے بھاگے ہوئے آ رہے لڑائی کرتے آ رہے ایک پرندہ کہہ رہا ہے مجھے کھاؤ دوسرا کہہ رہا ہے مجھے کھاؤ تیسرا کہہ رہا ہے مجھے کھاؤ چوسا کہہ رہا ہے مجھے کھاؤ گھر کے مرغی دبا کرنے جاؤ تو آگے آگے بھاگے وہ اپنا ٹاؤن میں پھرا پھر تھکا کر رکھ دے آج پرندے خود اڑ کے آ رہے مجھے کھائیے مجھے کھائیے مجھے کھائیے پرندوں میں مقابلہ ہو رہا کس بات کا یہ نہ کھایا جائے میں کھایا جاؤں یہ نہ کھایا جائے میں کھایا جاؤں ایک ایک ایک پرندہ کہہ رہا ہے اللہ کے ولی میری بھی سن میں نے جنت الفردوس کا گھاس کھایا سل کے چشمے کا پانی دیا ادھر سے کباب نکلے گا ادھر سے پکا نکلے گا میں کھلاؤں کھلا اپنے پر پھیلائے گا اس کے ستر ہزار پر ہوں گے اس کو ایسے ہوا میں لہرائے گا ہر پر میں سے کھانے کی الگ الگ قسم گرتی چلی جائیں گی اب کھا لے سود چھوڑا تھا نا اب کھا جھوٹ چھوڑا تھا نا اب کھا ناپ تول میں کمی کو چھوڑا تھا نا اب کھا دھوکہ نہیں دیا تھا نا اب کھا اللہ کوئی ایسا اللہ کا علم اللہ کا انصاف کوئی ایسا غیر متوازن ہے کہ حلال حرام ایک ایک, ایک جگہ توڑ دیا جائے رات کا شرابی رات کا تحجد گزار ایک جیسا کر دیا جائے نہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا آج اللہ دے رہا ہے جاؤ میرے بندے بیٹھ یہاں کھلاؤ اسے پھرا اسے پہنا ہو اسے جشربون امین کا سنکان مزاج ہے کیا تو دنیا میں شراب سے بچا حرام سے بچا آج خود انڈیل انڈیل کے طبیل پی رہا آج دن پی رہا آج معین پی رہا خود اٹھا اٹھا کے پی رہے یہ ایک مقام ہے یہ ایک مقام ہے ایک مقام اس سے اعلیٰ درجے کا ہے وہ اوپر نظر آئے گا وہاں کیا ہے وہاں وہاں یہ بیٹھے ہوئے فرشتے حاضر ہو رہے ہیں جیسے یہ بڑے لوگوں میں غریب آدمی خود اٹھا کے پی لیتا ہے بڑے لوگوں کو لیے ٹری میں رکھ کے لا رہے ہیں گلاس پھر رہے ہیں فرشتے آ رہے ہیں پیش کر رہے بورے آ رہے پیش کر رہے دینیا آ رہی پیش کر رہے غلام آ رہے پیش کر رہے یہ اٹھا کے پی رہے یہ ایک اس سے اگلا درجہ ہے ایک درجہ اس سے اوپر ہے وہ سب سے آلہ سب سے بالا سب سے نرالا میرے مجلس ساکیے محفل وہاں خود اللہ ہوگا وہ سکا ہم رب ارے اللہ خدا آ جائے گا اللہ خود آ گا میرا بندہ میرے ہاتھ سے پی وہ ہو کیا کہہ رہا اللہ شَرَابًا میرے ہاتھ سے پی میرے ہاتھ سے میرے ہاتھ سے میرے ہاتھ سے کیوں یا انحم جزا یہ تیری گزرا والے کی زندگی کی محنت کا ہے قلعہ مشکورہ تیری محنت میں دیکھتا تھا لوگ سوتے تھے تو اٹھتا تھا لوگ ہنستے تھے تو روتا تھا وہ کھل کھلاتے تھے تو تڑپتا تھا وہ اکڑتے تھے تو جھکتا تھا میں تجھے سب کچھ دیکھتا تھا میں تیرا سب دیکھتا تھا میں خود تجھے جانتا تھا تجھے پرکھا تجھے دیکھا پھر میں نے تمہیں چاہ لیا کہ یہ میرا ہی ہے میرے غیر کا نہیں ہے ایک رخ ہے کامیابی کا جس گھر کو یہ انسانوں کا بنایا ہوا ٹاؤن ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی اس کا صفائی ہستی سے نشان مٹا دیا جائے گا اور وہ جنت جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا کوئی گارا نہیں کوئی مٹی نہیں کوئی پتھر نہیں کوئی روڑا نہیں کوئی چیل نہیں کوئی تابلا نہیں،, نہیں اس کی ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی ایک ضرورت کی ایک یاقوت کی ایک موتی کی مشک کا گارا زعفران کی گھاس موتیوں کے دودھ کی بہتی نہریں شراب کی بہتی نہریں پانی کی بہتی نہریں شہد کی بہتی نہریں انہارن من انہار غیر آسن پانی کی نہر انہار لمیت غیر شام ہو دودھ کی نہر انہار لذت شارین شراب کی نہر انہار مصفا شہد کی نہر عینان تجرین چشمے اینا نے نبا خطان اس چشمے کے چشمے کے چشمے جس کے نیچے مشکر ہو من جوہاں تسمی کے چشمے مسہریاں سونے کی مطینا سخت پیشے ہوئے بتا اس قبر اوپر ریشمی چادریں لگی ہوئی مرسوفا وہاں بچے ہوئے ہیں قالین بچے ہوئے ہیں سرو مرف آہ تخت اونچے اقواب موضوعہ جام دھر ہوئے نمارے مسوفہ نمارے مسوفہ نمارے ایسے ایسے بچے ہوئے قالین بچے ہوئے قالین اوپر کی جنت کو چھوڑو سب سے ادنا ادنا ادنا درجے کے جننیتی کے لیے جو قالین بچھائے جائیں گے ان پر وہ چالیس سال بھی چلتا جائے تو ختم نہ ہوں نماروں کو مسوفا ذرا بھی مبوفا گاؤں تکیے لگے ہوئے قالین بچھے ہوئے جام دھرے ہوئے علمان کھڑے ہوئے برشتے سلامی دینے کو آئے ہوئے پھل جھکے ہوئے کوشے جھکے ہوئے پھل پکے ہوئے سائے پھیلے ہوئے پانی بہتے ہوئے پرندے اڑتے ہوئے نہریں مر نہریں موجے مارتی ہوئی ناز و انداز دکھاتی ہوئی مسکراتی ہوئی سامنے آتی ہوئی اپنے حسن کے ساتھ جمال و کمال کے ساتھ انگلی سورج کو دکھائے تو سورج اندھا ہو جائے زندوں سے بات کرے تو ان میں زندگی ڈال جائے مردوں جندوں سے بات کرے تو وہ مر جائے اور مردوں سے بات کرے تو زندہ ہو جائے سمندر میں چھوک ڈالے تو میٹھے ہو جائیں سورج کو پورا دکھا دے انگلی کا تو سورج نظر نہ آئے ستر جوڑوں میں جسم چاندی کی طرح چمکتا نظر آئے پہلی نظر پہلی نظر ہی قاتل ہے موت مر نہ گئی ہوتی تو جنت کی لڑکی کو دیکھتے ہی گر کے مر جاتے گر کے مر جاتے جس کے چہرے کا نور اللہ کے نور سے ہو جس کے اندر پیشاب نہ ہو پاخانہ نہ ہو گندگی نہ ہو غلاجت نہ ہو بڑھاپا نہ ہو اور غصہ نہ ہو اور لڑائی نہ ہو غداری نہ ہو بے وفائی نہ ہو لڑائی جھگڑا نہ ہو موت نہ ہو بوڑھا ہو جانا نہ ہو جوانی کا ڈھل جانا نہ ہو بالوں کی سوسائٹی نہ ہو منہ کا تھوک نہ ہو ناک سے نکلنے والی بلغم نہ ہو کان کی میل نہ ہو ناپن کی میل نہ ہو جوانی کا جس کا مٹ جانا نہ ہو جو پاک ہو پاکیزہ ہو جو خوبصورت ہو جو کامل ہو جو نا ہو جو راضیہ ہو جو خالدہ ہو جو مقیمہ ہو جو بڑھاپے سے پاک جو موت سے پاک جو تھکن سے پاک جو ہر قسم کے غم سے پاک لڑائی سے پاک پیشاب سے پاک حید و نفاذ سے پاک ہو جس کا حسن ایک نظر میں ستر گنا بڑھے اگلی نظر میں اس سے زیادہ ستر گنا بڑھے جسے چالیس سال بھی دیکھو تو دیکھنے کا شوق نہ مٹے جسے مون کا کرو تو ستر برس اسے سے مون میں لگے رہیں پر اس کے مون کی عزت نہ ختم ہو جسے سے بار... نع سے نکلنے والی بلغم نہ ہو کان کی محل نہ ہو نافم کی میل نہ ہو, ہو، جہانی کا جس کا مرجانا نہ ہو جو پاک ہو پاکیزہ ہو جو خوبصورت ہو جو کامل ہو جو نائمہ ہو جو رابیہ ہو جو خالدہ ہو جو مقیمہ ہو جو بڑھاپے سے پاک جو موت سے پاک جو تھکن سے پاک جو ہر قسم کے غم سے پاک لڑائی سے پاک پشاب سے پاک خیز و نفاذ سے پاک ہو جس کا حسن ایک نظر میں 70 گنا بڑھے اگلی نظر میں اس سے 70 گنا بڑھے جسے 40 سال بھی دیکھو تو دیکھنے کا شوق نہ مٹے جس سے موانکہ کرو تو ستر برس اس سے موانکے میں لگے رہیں پر اس کے موانکے کی لذت نہ ختم ہو جس سے بات شروع کرے تو ہزاروں سال بیٹھ جائیں بات کا نشہ ختم نہ ہو ایسی خوبصورت بینیوں کو اللہ تعالیٰ نے سیار کیا وحورن عینن کہ انتا لئلو علم قنون قواعب اثرابہ قواعب اثرابہ مر والمرجان سب رب کو ماتو کرے میرے بندے آوارہ عورتوں کے پیچھے آوارہ عورتوں کے پیچھے بازاری عورتوں کے پیچھے تو کیسا نادان ہے کہ جنت کی پاک عورت کا سودا کر بیٹھا ارے ہوشمیا ارے سنبھل جا یہ سب دھوکا ہے فریب ہے پاک دامن رہے تیری پاکیز کی برف خود تیرا اللہ تیری جنت اور لڑکی سے شادی کرے گا ایمان والی مومن عورت مومن عورت صالحہ عورت پاک دامن عورت بتالی رونے والی صالحات غافیلات خانتا آبداد صحیح بات ابکارہ صاحب مسلمات مومنات خاشعات صابرات متصدقات ذاکرات حافظات جو قرآن جنت کی عورت کی تصویر کھینچتا ہے ایک تصویر قرآن کھینچتا ہے جنت کی عورت کی مسلمات مومنات ممنات فہمیسات صادقات متصدات متصدقات متصدقات امات حافظات ذاکرات دس دس خوبصورت صفات کی مالک اسلام والی عورت ایمان والی عورت ایمان والی عورت مم... مسلمات ایمان والی عورت مومنات مومنات مومنات عبادت والی عورت کا صبر والی صدقے والی خوشی والی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ذکر کرنے والی صبر کرنے والی روزہ رکھنے والی عابدات بندگی کرنے والی ہائے اللہ کی محبت میں منزلیں طے کرنے والی سا کا جو ترجمہ ابن القیم نے کیا ہے وہ میرے دل میں ٹھکا ہے اس کا بے شمار ترجمے ہے بے شمار ترجمے ہیں پر جو ابن القیم کر گئے سا اللہ کی محبت میں اللہ کی طرف پرواز کرنے والا اللہ کی محبت میں اللہ کی طرف پرواز کرنے والی واز کرنے والے اصا پرواز کرنے والیاں اچھا یہ عورت یہ ایمان والی یہ تکوے والی جس نے کسی نے پوچھا نہ خاص ڈالی یہ جب جنت میں آئے گی تو جنت کی ہو سے ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی فلکتار اللہ خرا یہ ہے وہ جنت کا گھر یہ ہے وہ جنت کا گھر جسے اللہ نے بنایا پھر سجایا پھر مہکایا پھر جس دن بنایا اس دن سے لے کر آج تک اسے روزانہ پانچ دفعہ سجا رہا ہے پانچ دفعہ سجا رہا ہے بٹھا دیا جنت میں یہ میاں یہ بیوی یہ غلمان یہ خدام فرشتے آؤ سلام کرو سلام علیکم بما صبر سلام الم صبر فرشتوں کے سلام کا نشہ سلام سلاما آپس میں سلام کا نشہ اللہ تعالیٰ کا عرش کھلے گا در کھلیں گے اللہ سامنے آئے گا کہے گا سلام قولا من رب الرحیم اپنے رب کا سلام کی قبول کرو آؤ آج ایک محفل ہے آج ایک محفل ہے آج ایک, ایک استنبلی ہے آج ایک مجلس ہے آج عجیب نظارہ ہے اللہ کا پیغام آ چکا ہے میرے بندے آؤ میرے دیدار کو آؤ میری ملاقات کو آؤ مجھ سے باتیں کرنے آؤ مجھ سے مانگنے آؤ مجھ سے لینے آؤ میں تم سے بات کروں تم مجھ سے بات کرو تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں عطا کروں تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں فرشتے آ رہے ہیں اہل جنت چلو اللہ کی طرف میدان, مزید، میدان مزید جس کی لمبائی چوڑائی اللہ کس وا جانتا نہیں اولین جمع آخری جمع انسان جمع مومن جنات جمع ایمان والی عورتیں جمع ہمبیا سے شہداء جمع سارے جمع ہیں انتظار میں ہیں اچانک میرے رب کی آواز آئے گی میرے بندوں کو کھانا کھلایا جائے جب وہ کھانا کھائیں گے تو جیسے آج دنیا کا کھانا جب جنت میں جائیں گے تو ہم کہیں گے کیا دنیا کے کھانے کھاتے رہے جب اللہ کے دفتر خان پہ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے ہائے ہائے جنت کے کھانے کیا کھاتے رہے یہ دیکھو کیا چیز ہے پھر اللہ فرمائے گا پلایا جائے پانی آئے گا مشروب آئے گا پھر اللہ کہے گا پھل کھلائے جائیں پھلائیں گے پھر اللہ فرمائے گا کپڑے پہنائے جائیں کپڑے پہنائے جائیں گے یہ کیسے پہنائے جائیں گے کہ بھائی کھڑے ہو کے اتارنا شروع کرو گے اور پہننا شروع کرو گے نہیں یہ نہیں اللہ کا امر آئے گا میرے بندوں کو کپڑے پہناؤ اگلے کپڑے ایک دم تبدیل ہو جائیں گے اور اللہ کے امر کے کپڑے زیب ہو جائیں گے پھر اللہ فرمائے گا خوشبو لگاؤ خوشبو لگے گی مانگ میں بھری جائے گی جسم پہ لگائی جائے گی کپڑوں پہ لگائی جائے گی کون لگائے گا ہوا ایک ہوا چلے گی جو خوشبو لگاتی چلی جائے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا میرے بندو اللہ کے بندو کیا اللہ کے وعدے پورے ہو گئے کیا اللہ کے وعدے پورے ہو گئے سب کہیں گے ہو گئے ہو گئے بالکل ہو گئے تو فرشتہ کہے گا ان رقم اند اللہ نہیں ایک وعدہ باقی ہے ایک وعدہ ایک وعدہ ایک، کیا، کیا، کیا؟ وہ ابھی پورا ہوا چاہتا ہے کیا کیا جنت مل گئی روزت سے بچ گئے حساب سے بچ گئے پکڑ سے بچ گئے گھروں میں پہنچ گئے بیویاں مل گئی بچے مل گئے ماں باپ مل گئے گھر مل گیا عزت مل گئی زندگی مل گئی کیا وعدہ ہے کیا وعدہ ہے کون سا وعدہ ہے اسی مخمس میں اس کے علط و اللہ کی اپنی آواز آئے گی اللہ کی رضوان رضوان آئے گی اللہ خود بولے گا اللہ خود بولے گا رزوان رزوان جنگ رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے اٹھا دے یہ مجھے آج دیکھ لیں یہ مجھے آج دیکھیں پردے ہٹیں گے نظریں اٹھیں گے کی لگ جائے گی دم خود ہو جائیں گے سانس بند ہو جائیں گے وقت تھم جائے گا جنت ساکت انسان ساکت فرشتے ساکت انبیاء بیا دم بہت اور پردے اٹھ نظر اوپر ہے نظر اوپر ہے کسی کو کسی کا ہوش نہیں یہ وہ خوف کا نہیں یہ عشق کی وجہ سے مدہوشی محبت کی مدہوشی عشق کی مدہوشی شوق کی مدہوشی نظریں لگ گئی ٹکٹ ٹک بند گئی آپ سانس رکتے محسوس ہوئے دل کی دھڑکن کے سوا کچھ سنائی نہ دے گا ایک دم آخری پردہ ہٹے گا اور اللہ مسکرا ہوا سامنے آ گیا کہے گا مرہبا دی مرحبا میرے سچے بندے مرحبا میرے سچے بندے میرے بھائی گجراوالا سے یہ سفر شروع ہوا ہے یہ یہاں تک جا کے ختم ہوگا یہ کامیابی کا سفر ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں نے دعوت دی کہ اس راستے پر چلو اس راستے کو اپناؤ جو اللہ تک لے جاتا ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے جو کامیابیوں سے بھرپور ہے عزتوں سے بھرپور ہے ضلعوں سے دور ہے ناکامیوں سے دور ہے یہ وہ راستہ ہے جس کا نام اسلام ہے یہ وہ راستہ ہے جس کا نام ایمان ہے یہ وہ راستہ ہے جس کو اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تبارک بتایا علیہ وسلم کے ہاتھوں مکمل فرمایا اور کامل فرمایا حفاظت کا وعدہ فرمایا زیر و زبر کوئی کم نہ کر سکا حرف کوئی ہٹانا سکا مٹانا سکا میرے بھائیو یہ تبلیغ کا کام اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان دو کا راستہ چھوڑ کے جنت کی راہوں پر پڑ جائے مال کا راستہ چھوڑ کے امال کے راستے پر پڑ جائے نافرمانی کا راستہ چھوڑ کے فرما برداری کے راستوں پر پڑ جائے ہم کوئی جماعت نہیں ہے کہ واپڈا ٹاؤن کو تبلیغ میں شامل کرنا چاہتے ہیں بڑے پیسے والے لوگ ہیں تبلیغ میں آ جائیں گے تو ہمارے مزے ہو جائیں گے ان کا مال انہیں مبارک ہمیں تما ہے ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں نیکیوں میں نیکیوں میں کہ اللہ کرے ان کی نیکی میں ہمارا حصہ پڑ جائے اور ہمارا کوئی لالچ نہیں کوئی سما نہیں کوئی فرص و حوث نہیں ہے میرے بھائیو ہر ہر مسلمان غنی و فقیر حاکم محکوم چھوٹا اور بڑا حکومت والا اور عوام یہ سب جنت میں جانے والے بنیں اور یہ توبہ کریں اس لیے تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے اس لیے کہ ہم سیاست میں نہیں آتے کہ سیاست میں فریق بننا پڑتا ہے اور ہم مسلمان کا فریق نہیں بننا چاہتے ہم مسلمان کو جنت میں دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں اپنے لیے بھی جنت مانگتے ہیں ہر مسلمان بھائی کے لیے جنت مانگتے ہیں اس لیے ہم پاؤں پڑھنا سیکھ رہے ہیں ووٹ مانگنا نہیں سیکھ رہے پاؤں پڑھنا سیکھ رہے ہیں بھائی اللہ کے واسطے توبہ کر لے بھائی اللہ کے واسطے جنت کا راستہ لے لے پتا نہیں کہاں موت سات میں کھڑی ہو پتہ نہیں کہاں وہ آ کے کافلائی لوٹ کے لے جائے تک ہر سہبس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیش پھرے مارا کزاک اجل کا لوٹے ہے رات بجا کر نخارا. کیا پلا سر بھارا کیا گیہوں شاول لوٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا سب ہاتھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا بھائیو اور اٹھ جانے سے پہلے ٹھاٹ باٹ کے اٹھ جانے سے پہلے توبہ کر لو اپنے اللہ کو راضی کر لو اپنے اللہ کو منا لو اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں, شفیق کوئی نہیں ماں کیا محبت دے کی جو اللہ دیتا ہے باپ کیا شفقت دے گا جو اللہ دیتا ہے اس کی فرمان برداروں سے محبت تو پتہ نہیں کتنی ہے نافرمانوں سے ذرا دیکھنا نہ فرمانوں کے بارے میں پہلے حدیب سن لو پھر قرآن سنو یاد آو بشر اے اعداب جا میرے نام فرمانوں کو خوشخبری سنا گزرا والے کے نام فرمانوں کو خوشخبری دے حاصل ہارے بیٹھے دل چھوڑے بیٹھے سوچ رہے ہماری توبہ ہی کوئی نہیں ہم نے اتنے گنا کیے ہماری توبہ ہی کوئی نہیں جا جاؤ کو خوشخبری سنا کیا یا اللہ تو علی کو بتا لا زمبن ان رہو تمہارا بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کرنا میرے لیے مسئلہ نہیں تم توبہ تو کرو تم تو کرو میری معافی دے تم توبہ کرو میری معافی دیکھیں گے یہ کیا بے انصافی ہے کہ بڑھ چڑھ کے بدماشی کرو پھر کو اللہ بڑا غفور و رحیم ہے اللہ بڑا قبور رحیم ہے معاف کر دے گا سارا دن ظلم کرو سود کھاؤ مال لوٹو ہاتھوں کو اٹھ کے بدکاریاں کرو ناچو گاؤ شرابیں پیو بنا کرو پھر کو اللہ بڑا قبور رحیم ہے یہ میری رحمت کا مذاق اڑا رہے ہو مجھے چیلنج کر رہے ہو نا نہرام دلیر بھی حرام دلوری بھی حرام اللہ بڑا مہربان ہے جو جی کرو پڑھو نہ پڑھو نماز بولو نہ بولو سچ نہیں نہیں فن جال المسلم کیا میں فرما بردار اور فرمان کو ایک تکڑی میں تول سکتا ہوں میں لکھن کئی فتح پمون یہ کس عدالت میں تم نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے ام لکھن کتاب ان سے اللہ دیکھو عجیب بات عجیب بات اللہ کہ مجھے دکھاؤ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رات کے شراب پینے والے اور قرآن پڑھنے والوں کو میں برابر کر دوں گا بتاؤ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والے اور روکی سوکھی کھانے والوں کو میں برابر کر دوں گا پردہ دار عورت اور آوارا عورت کو میں برابر کر دوں گا کہاں لکھا ہوا ہے ام لکم کتابن تدرسون. لاؤ یہ کہاں لکھا ہوا ہے ہاں نا امید حرام ہے داود جاؤ انہیں کہو تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا یا داود لو یا لو یا میرے نافرمانوں فرمانوں کو پتا چل جائے کہ ان کی توبہ کا مجھے کتنا انتظار ہے میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے جوڑ جوڑ الگ ہو جائے اس خبر کو سہار نہ سکے یہ سن اب قرآن سنو ماں ہوتی ہے نا ماں جب بیٹا نافرمان فرمان ہو جائے تو اسے بھی کہتے اوے بد تمیز او نافرمان فرمان او ایسے باپ فلانے او فلانے اور مجرم کو پولیس کی آواز ذرا پولیس والوں سے سننا کیسے گالیاں دیتے ہیں وہ پولیس کو کیا گلا دیں یہ جا کے بازار میں کھڑے ہو جاؤ دیکھو کیسے گالیاں نکال رہے ہیں جس میں تھوڑا سا غصہ چڑھا اسے دیکھو کیسے گالیاں دے رہا ہے اور اللہ کے نبی نے کہا تھا جس دن میری امت گالی گلوچ اختیار کرے گی اللہ کی نظروں سے گر جائے گی اور اللہ کے نبی نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا تھا بیت اللہ تیری عزت بہت زیادہ ہے لیکن میرے امتی کی عزت کچھ بھی زیادہ ہے کوئی بیت اللہ کو گالی دے گجرا والے کے لوگ اس کو ذبح کر کے رکھ رہے ہیں اور مسلمان جو بیت اللہ سے بھی عظیم ہے اس کو گالیاں نکال بیت اللہ کو گالی دینا چھوٹا گنا ہے مسلمان کو گالی دینا بڑا گناہ ہے بہرحال نافرمان فرمان کو بلاتے ہوئے انسان کا لہجہ سخت ہو جاتا ہے سب یہ چیز استاد شاگرد پہ شدید ہو جاتا ہے ماں برد پہ شدید ہو جاتا ہے پولیس مجرم پہ شدید ہو جاتا اور اللہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ جو شہن شاہ جو بادشاہ جو غنی جو سمت جو قادر جو مقتدر جو مقدم جو, مقدم، جو وہ حلیم وہ غفور وہ شکور وہ علی وہ حسیب وہ جلیل وہ کریم وہ رقیب وہ مجیب وہ واسف وہ مشید وہ باعث وہ شہید وہ حق وہ وکیل وہ قوی وہ متی وہ ولی وہ حمید وہ محسی وہ واجد ماجد واحد وہ عہد وہ سمت وہ اَول وہ آخر وہ وہ والی بر تقي و رب و وو مالك الكون و رؤوف و عفو و مغنی ارمغني و مانس و دار و هادي و بديع و باقي و بار و رشيد و نور و صدر و حنان و منان و مالك الملك بظل جلال والے اكرام وہ اول وہ آخر و ظاهر و باطن جس سے پہلے کچھ نہیں جس کے بعد کچھ نہیں جس کے اوپر کچھ نہیں جس سے چھٹا کچھ نہیں جو موت سے پاک زوال سے پاک نم سے پاک تکن سے پاک زود سے پاک عجز سے پاک، پاک زمانے پاک مکان سے پاک جگہ سے پاک بیوی سے پاک بچوں سے پاک وزیر سے پاک مشیر سے پاک پہرے داروں سے پاک نہ سوئے نہ اونگے نہ تھکے نہ گھبرائے نہ زوال نہ زور ہر چیز سے پاک دات آنکھوں سے دور خیالات سے دور تصور سے دور تخیل سے دور ہر چیز سے دور دار وہ مشرق میں وہ مغرب میں شمال میں جنوب میں اینما تو ولو فسم وجہ اللہ عینمات ولو حسم وجہ اللہ ادھر دیکھو اللہ ادھر دیکھو اللہ ادھر دیکھو, ادھر, دیکھو ادھر دیکھو اللہ ادھر دیکھو اللہ ادھر دیکھو اللہ اپنے اندر بھی دیکھو تو اللہ کے جلوے نظر آئے وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ جس کی شہنشاہی کی حد نہیں وہ اللہ جس کی طاقت کی حد نہیں وہ اللہ جس کے اقتدار کی حد نہیں وہ اللہ جس کی چبریائی کی حد نہیں وہ اللہ جس کے جلال کی حد نہیں وہ تو نا فرمانوں کو خسم کر دیتا جلا کے راس کر دیتا زیر و جھبر کر دیتا سہس کر دیتا وہ اللہ وہ بادشاہ وہ مہربان جب نا فرمانوں کو پکارنے لگا تو اس نے نہیں کہا وہ نا فرمانوں او غالم اوہے بدماشو سنو سنو سنو یا عبادی اگودی اللہ ان پس یا سرف والا ان پہ کیا کہہ رہا کیا کہہ رہا پہلے ایک لہجہ سنو ماں اپنے بچے کو کہتی میرا لال میرا بچہ میرا لال میرا جگر میرا بچہ میرا لال میرا بیٹا میرا چاند میرا میرا سورج ہے میرا بچہ ہے میرا لال یا عبادی اللہ دین اشرف حسین میں یہ صدا، یہ محبت جو ماں اپنے پکار میں ظاہر کرتی ہے یہ صدا، یہ آواز یہ محبت یہ شفقت ان کلمات میں ماؤ سے لامحدود گنا زیادہ ہو کر اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان فرمان بندو کوئی چوروں کو بھی ایسے کہتا ہے کوئی زانیوں کو بھی ایسے کہتا ہے کوئی خوروں کو بھی ایسے کہتا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے اے میرے بندو پہلی بات تو یہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو جیسے کوئی بڑے مستقیلوں کرو آگے کیا دیکھا اے میرے بندو جنہوں نے زندگی میں بھول کے بھی کوئی نیکی نہیں کی تم بھی میرے ہی ہو تم بھی میرے ہی ہو گھبرا کیوں گئے ہو ڈر کیوں گئے ہو میں کوئی پاکستان کا تھا پچر پھیرے ہی پھیرے نہیں کیوں ڈر گئے ہو بھائی پولیس والے ناراض راض نہیں ہوئی ہوتا ہے ایسی مزاق کی بات ہے بھائی ڈر کیوں گئے ہو ڈر کیوں گئے ہو میرے بندو ڈر کیوں گئے ہو تم میرے ہو ادھر توبہ تو کرو پھر دیکھو معاف کیسے کرتا ہوں. تم توبہ تو کرو پھر دیکھو معاف کیسے کرتا ہوں. تو میرے بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے جڑو اللہ سے کیسے جڑو توبہ سے کیسے جڑو تو بات توبہ پچھلا دھو دے گی پچھلا دھو دے گی اگلا راکھول دے گی پچھلے پر کرو توبہ اتنے تو میری مانو بھائیو ایک گھنٹہ ہو گیا مجھے بات کرتے ہیں کہ آج ہم سب مل کر پہلے توبہ تو کر لیں بولو بھائی میرا کوئی ناجائز مطالبہ ہے یہ کئی ہزار کا مجمع ہے اور مجھے اللہ کا شکر ہے خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں نرسری زیادہ بیٹھی ہوئی ہے درخت تھوڑے ہیں فصل بہار ہے پودے نظر آ رہے ہیں سب نوجوان نظر آ رہے ہیں اٹھانوے فیصد مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں اگر یہ آج توبہ کر لیں تو میرے بھائی عرش تک دھوم مچ جائے نکارے بج پڑے آسمان پہ چراواں ہو جائے فرشتے جھوم جھوم اٹھیں اللہ کے نبی کی روح کو بھی قرار آ جائے کہ میرے اتنے ہزاروں امتیوں نے آج توبہ کر لی تو بھائیو جب اللہ اتنا کریم ہے تو آج نیت تو کرو یا اللہ میری توبہ ارے بولو تو صحیح بھائی آج ہم توبہ کر لیں کر لی سمنے آپ خوشخبری سنو مجھے نہیں پتا کس نے سچی کی کس نے منہ زبانی کی لیکن جس نے سچی توبہ کی ہے مجھے اس رب کی قسم جس نے آسمان کی چھت کو تانا اور زمین کے فرش کو بچھایا اور چاند کو گھٹایا اور بڑھایا اور رات کو اندھیرا بخشا اور دن کو اجالا بخشا مجھے اس دلجلال اکرام کی قسم جو اس مجمے میں سچی توبہ کر چکے ہیں انہیں مبارک ہو آج اس وقت وہ ایسے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیڑ سے پیدا ہوئے ہیں موج کرو تمہاری الٹے ہاتھ والی فائل اللہ نے پھاڑ دی پھاڑ دی پھینک دی پھینک دی یہ فرشتے کی تیس سالہ محنت ضائع چلی دی. بیس سال پچاس سال ستر سال اسی سالہ پچیس سال چالیس سال تینتیس سال اس کی محنت ضائع ہو گئی ساری فائل اللہ نے پھاڑ دی جلا دی اور فرما دیا نہیں لگا دو نہیں لگا دو مبارک ہو ان کو جنہوں نے سچی تو کی اب جنہوں نے جھوٹ موٹ کی ہے وہ پھر سچی کر لیں معام پاک ہو جائے صاف ہو جائے اب کیا ہوا سن معاف حقوق باقی سو روپے دبا لیا سو روپے کی چوری معاف ہو گئی سو روپے ادا کرنا باقی نماز چھوڑی نماز کا چھوڑنا یہ جرم معاف نماز کی ادائیگی باقی اس لیے میں کہہ رہا ہوں سارے معاف ہو گئے سارے معاف ہو گئے ہاں حقوق ہیں ان کی ادائیگی رہ گئی جرم معاف ہو گیا تو بھائی یہ کام تو کر لیا نا سب نے اگلا کام کیا ہے آج کے بعد محمدی بن کے اللہ کو دکھا دیں ہم نے تاجر بن کے دکھایا پولیس مین بن کے دکھایا فوجی مین بن کے دکھایا تاجر زمیندار بن کے دکھایا مسلم لیگ بن کے دکھایا پیپل پارٹی بن کے دکھایا پتا نہیں کیا کیا بن کے دکھایا آج کے بعد اللہ کو محمدی بن کے دکھا دیں تبلیغ اس بات کی محنت ہے ہم کوئی فرقہ نہیں ہیں ہم کوئی جماعت نہیں ہیں ہم کوئی گروپ نہیں ہیں یہ کلمے کی محنت ہے آپس میں محبت سے چلو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لے کر پھرو یہ پھرنا بڑی طاقتور چیز ہے اس کا ہی کوئی نہیں اس کا کوئی نہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نرے بھائیوں مبارک زندگی اپنی زندگی بنا لو وہ سردار ہیں آپ کو بھی سرداری ملے گی وہ عزت دار ہیں آپ کے بھی عزت کے آپ کے بھی عزت کے خزانے کھولیں گے ہمارا نبی ایک وقت میں ایک وقت میں دو کا کام ایک وقت میں دو کام ایک وقت میں ادھر چابی ادھر تالا ادھر چابی ادھر تالا عزت کی چابی ضلعت کا تالا کامیابی کی چابی ناکامی کا تالا محبت کی چابی نفرت کا تالا جنت کی چابی دوزت کا تالا بلندی کی چابی بستی کا تالا اور برکتوں کی چابی بے برکتی کے لیے تالا عزتوں کی چابی ذلتوں کے لیے تالا خزان و رحمت کے خزانوں کی چابی غذب کے خزانوں کے لیے تالا غذب کے خزانوں کے لیے تالا ہر قسم کی چین سکون کی چابی ہر قسم کے دکھ درد کے تالا ہر قسم کے اڑان کے لیے چابی ہر قسم کی نشان کے لیے تالا ادھر تو چابی لگاتے ہیں تو رحمت کے در کھلتے ہیں ہیں تو بند ہوتے ہیں ہمارا نبی ایک ہی وقت میں وہ زندگی لایا وہ طریقہ لایا وہ پاکیزہ سیرت لایا کہ جنت کھلتی جاتی ہے جہنم بند ہو جاتی ہے عزت کے در کھلتے ہیں ضلع کے در بند ہوتے ہیں ہر مسلمان محمدی بن جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریفوں کو راجائے وہ وجود جس سے اللہ جس کو اللہ نے چاہا جس سے اللہ نے پیار کیا عند اللہ عشرہ اسماء اللہ تعالی نے کہ نے کہا اللہ نے میرے 10 نام رکھیں تو نام 10 کیوں رکھے گے تو کافی تھا 10 اس لیے رکھے ہیں کہ محبت کی شدت میں الفاظ تھوڑے ہوں تو دامن تعبیر کا تنگ ہو جاتا ہے تو پھر انسان تعویر کے دامن کو وسیع کرنے کے لیے الفاظ لاتا ہے ماں اپنے بچے کو سینے لگائے بلال بلال نہیں کہتی وہ بلال کو کہتی میرا چاند میرا سورج میرا تارا میرا مکھن میرا پیڑا نہیں کہتی برفی جلیبی کھنڈ شکر صرف بلال کو نہیں کہتی کہ محبت زیادہ ہے لفظ ایک ہے ادا نہیں ہو رہا اس کے برعکس بھی مثال ہے غصہ چڑھ جائے تو ایک گالی پہ گزارا نہیں ہوتا پوری تصویر سناتے ہیں جذبات کی ادائیگی کے لیے الفاظ لانے پڑتے ہیں اللہ پاک کو اپنے حبیب سے پیار ایسا ہے کہ وہ الفاظ پورے نہیں ہو رہے دیکھو ایک ہوتا خلیل ایک ہوتا ہے خلیل ہے خلل سے, خلل, سے سے خلل, سے خلل سے ہے خلط خلل کسے کہتے ہیں یہاں سے ایک آدمی میرے پاس جب آئے گا نا سیدھا نہیں آ سکتا یوں چیرتا ہوا آئے گا اس کو عربی میں کہتے ہیں خلل خلل, خلل خلیل کون ہے جو دل کے پردوں کو چیرتا ہوا دل کے پردوں کی کچھ چیڑتی ہوئی محبت جب دل کی گہرائی میں جا کر بیٹھ جائے اس کو کہتے ہیں خلیل اس میں بڑھوتری کا معنی کوئی نہیں بڑھوتری کا معنی کوئی نہیں حبیب کسے کہتے ہیں حبیب حب حبیب حب, حب, حب سے ہے حبیب سے ہے ہب دانے کو کہتے ہیں دانے کا کیا کمال ہے کاش کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا زمین آسمان کا خلا بھر سکتا ہے گانے کی پیدائش ختم نہیں ہو سکتی تو معلوم وہ حبیب وہ ذات ہے جس کی محبت کبھی ختم نہ ہو پڑتی جائے بڑھتی جائے چڑھتی جائے, جائے, جائے تو اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو سرف محمد نہیں کہا آپ نے کہا میرے تو میرے اللہ نے بد نام رکھے محمد احمد محفل حاشف حافظ فاتح خاطم ابوالقاسم طاہا یاسین یہ تو ایک حدیث میں آ گیا محمد احمد ماحی حاشر عاقب فاتح خاتم ابو القاطم صاحا یاسین جیسے لہیو کرے تو میرا محمد تو میرا احمد تو میرا ماحی کفر مٹانے والا تو میرا حاشر تو عاقب تو فاطح تو خاتم تو ابول تو طاہا تو یاسین میں اور بڑھا رہا ہوں حدیث سے آگے جا رہا ہوں قرآن میں آ رہا ہوں تو شاہد تو مبشر، تو عالمین تو بشیرم و ندیرہ تو کافت النا تو بشیرم و ندیرہ تو تو میرا حبیب جس سے اللہ ایسا چاہے ہم اس کی سنتوں کو تار تار کر دیں سنت کی کوئی بات نہیں کرو تو ثواب نہ کرو گناہ تو کوئی نہیں یہ پولیس والوں سے کہ ہندوستانی پولیس مین کی وردی پہن کے کھڑے ہو کر ڈیوٹی دیں کہو گجرا والے کے ڈی آئی جی سے کہ کل ہندوستانی ڈی آئی جی کی وردی پہن کے دفتر میں جائے کوئی حرج نہیں جیسا مرضی لباس پہنو کوئی حرج نہیں دل مسلمان ہونا چاہیے اندر ٹھیک ہونا چاہیے باہر جیسے مرضی شکل بنا لو جیسا مرضی لباس پہن لو اصل میں تو دل ٹھیک ہونا چاہیے نیت صاف ہونی چاہیے کہو گجرا والے کے ڈی آئی جی سے نیت صاف ہونی چاہیے دل ٹھیک ہونا چاہیے جا تو کل ہندوستان کے ڈی آئی جی کی وردی پہن کے جا جاؤ جاؤ گجرا والا کے کور کمانڈر سے کہو کہ آپ کی خدمات قابل قدر ہیں آپ کل ہندوستان کے فوجی کی جرنیل کی وردی پہن کر جائیں کیونکہ اصل معاملہ تو دل کا ہے دل ٹھیک ہونا چاہیے باہر کی کیا ہے نیت صاف ہونی چاہیے باہر کی کیا ہے تو کیا ہوگا یہ چھوٹی سی حکومت پاکستان میں غیرتھا جائے گی ارے ظالم ہمارے دشمن کے روپ میں آتا ہے ہمارے دشمن کے روپ میں آتا ہے میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کبھی ہمارا نبی ننگے سر نہیں پھرا کبھی ننگے سر دیکھو یہ کتنے ہیں ایک چھوٹا سا دکھڑا رویا ہے کبھی ہمارا نبی ننگے سر نہیں چرا میں یوں کہوں سنت کی عظمت تو اپنی جگہ ہمارے بچپن میں ہمارے بچپن میں دیہات میں کوئی ننگے سر نہیں پھرتا تھا کوئی اچھا نماز نہیں پڑھتے تھے ننگے سر نہیں پھرتے تھے ایک سیلاب آیا فہاشی کا ایک اورانی کا ایک آج کے میڈیا نے ہماری نسل ہم سے چھین ہماری تہذیب ہم سے چھین ہمیں دیوانہ بنا دیا ہمیں نفس کا پرستار بنا دیا فحاشی اوریانی کے پیچھے دوڑا دیا جو قوم موسیقی میں ڈوب جائے انہیں جواب سے کوئی نہیں بچا سکتا جس قوم میں موسیقی آتی ہے جنا ضرور آتا ہے پھر جوا بھی آتا ہے شراب بھی چلتی ہے سود بھی چلتا ہے پھر ظلم کے بازار کھلتے ہیں پھر اللہ کے گی کوڑے برستے ہیں تو بھائی محمدی بن کے ہم دکھا دیں یہ تو سیکھنا پڑے گا سیکھنا پڑے گا آسان کام نہیں ہے آسان کام نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک وہ اکمل وہ کامل وہ اصحر وہ اعلیٰ وہ ارفا وہ برتر زندگی لے کر آئے کہ اس پر تو نبیوں کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں آج کے کافر کے طریقے کیسے چلیں گے کو وجود بخشا خون تو نبی آدم بین السلام کا پتلا بھی نہیں بنا تھا کہ اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا قرآن الحکیم انمر سلیم یہ ساری قرآن کی ناخوانی ہے والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينتقني الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستضى قضى بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى نون ذو بما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم في القرآن ناتخنك الرسل یہ ہمارے ناط خان ہے یہ سب گانوں کی طرز کے ناطے پڑھتے اللہ ہی ان کو سمجھائے اللہ ہی ان کو توبہ کی توفیق بخشے گانے کی طرز پر اللہ کے نبی کے ناتے پڑھنا کیا ظلم و ستم ہے کس کے سامنے بیٹھ کے روئے ہیں؟ کسے سمجھائیں اور کون سمجھے روزات جو تقدس کی انتہا پر جس کو لفظ تقدس کی پوری طرح بیان نہ کر سکے تو میرے بھائیو عظمت نکل گئی ہیبت نکل گئی اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کو ذات کو صفات کو جدا نرالا کوئی بچہ پیدا ہوا ختنے کے ساتھ یہ دیکھو محمد ابن عبداللہ پیدا ہو رہا ہے ماں کے پیٹ سے ختنہ ہو کروا کے آ رہا ہے ہر بچے کی ناف ماں کی آنکھ سے جڑی ہوتی ہے یہ ہمارا نبی پیدا ہو رہا ہے مکسو اصرا ناف کٹی ہوئی تھی ہر بچہ گلاسوں میں ڈوب کے نکلتا ہے ہمارا نبی پاک ہو کے باہر آئے جیسے کسی نے دھو کے باہر بھیج دیا ہو. یہ ایسے ہی نہیں نام رکھے گئے آمنہ عبداللہ حلیمہ اے اللہ کا انتخاب ہے باپ عبداللہ ماں آمنہ دائی حلیمہ ابدیت ابدیت سے خمیر بنا امن کی گود میں پروان چڑھا حلم کی چھاتیوں سے دودھ پیا محمد گنا محمد اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں آپ کی زندگی کو سب سے جدا اچھا جب پیدا ہوئے پیدا ہوئے پیدا, پیدا, پیدا ہوتے ہی بچے کو کیا خبر نہ آنکھیں کھلی بچے نہیں پیدا ہوتے عورتیں دیکھتی نہیں ہیں ہم نہیں دیکھتے جب بچہ اٹھا کے ہمارے سامنے لاتے ہیں ان کوئی ہوش ہوتا ہے ہمارے نبی پیدا ہوئے اس ہاتھ کی الٹے ہاتھ کی زمین پہ ٹیک لگائی اور یوں اپنی چھاتی کو بلند کیا اور سیدھے ہاتھ سے انگلی کو آسمان کی طرف کیا یہ آپ کا کرنا تھا کہ سارا عالم حضرت آمنا پر روشن ہو گیا ہم ایسے نبی کے غلام ہیں آپ کی زندگی نہیں آپ کا سارا سلسلہ نسب تک دس ہزار سال کا گرد و غبار ہم سے ہمارے نبی کی تعریف نہیں چھین سکا چودہ سو سال کی کیا حیثیت ہے بڑے فتنے آئے حدیثیں تو بعد میں لکھی گئیں بس قرآن کافی ہے شیطان نے بڑا زور لگایا لیکن ہر دفعہ اللہ کی قدرت اڑے آئی اور اس نے ایسا کو پاش پاش کر دیا پرزے پرزے کر دیا وہ اپنی گمراہیوں میں مر گئے فنا ہو گئے اور اللہ کے محبوب کی زندگی سورج کی طرح چمکتی دمکتی رہی چاند کی طرح چاندنی بکھیرتی رہی اور اس کے حدیث کا ایک ایک لفظ کی طرح محفوظ رہا جو غلط داخل ہوا نکال دیا گیا وہ تو پچھلی تاریخ میں فوج ہے محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسع بن قلاف بن مرہ بن کاف بن لوئی بن غالب بن سہر فہر فہر وہ حضور کا دادا جسے قریشی کہا گیا سب سے پہلے جسے سب سے پہلے قریشی کہا گیا قریش کا مطلب ہے ویلمشلی ویلمشلی چونکہ قریش کا قبیلہ بہت بڑا تھا بائزت محترم معزد تو اس کو یہ لقب سب سے پہلے فہر کو ملا قریش بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزمہ بن مدرکہ بن علیاف بن مگر بن نظار بن معا بن عدنان اکیس پورے ہو گئے باپ سے لے کر عدنان تک اکیس واسطے ان اکیس کے ساتھ ماں کے نام بھی مافوب ہیں ہر دادے کی ماں کا نام ساتھ ہے ہر دادے حضور کی ماں کا نام آمنا عبداللہ کی ماں فاطمہ آمنا فاطمہ سلمہ آفقا شدئی فاطمہ ہند ماشیا ماریا آتقا لیلا جنگلا اکراشا برا اوانا اوانا کا ایک نام ہند بھی ہے سلمہ لیلا لیلا کا ایک نام خندف بھی ہے ربابا، سودا، معانہ روبابا سعودا دادیوں کے نام اکیس دادیاں اکیس ادنان تک سلسلہ نصب ماؤ کا سلسلہ نصب اتنا ہی محفوظ ہے لیکن آبا کا سلسلہ ادنان سے آگے اودھ ہمیشہ بن سلامان بن عوض بن باس بن کموال بن عبید بن عوام عوام اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے بن ناشت بن حزا بن حزا بن بلداس بن یدلا بن طابق بن شاہن بن ناحش بن ماخی بن ایفی بن عبقر بن ادعاء عرب کا وہ سردار ہے جس نے جنگ میں نیزے کا تعارف کروایا بن ہمدان بن سمبر بن یسربی بن یزن بن یلحن بن اروى بن عيضي من ديشان بن عيصر بن اقنات من ايهام من مقصر بن ناحث بن زارح بن سميع من مزيعل بن عوض بن عرام بن قدار بن اسماعيل عليه السلام بن ابراهيم عليه السلام بن عادر بن نحوره بن فاروش بن رعور بن فائج بن عابر بن ارفق الشاد بن سام بن نو علیہ السلام بن لامک بن متوشا بن ادریس علیہ السلام بن یارو بن ملحل عل بن قینان بن آنوش بن شیخ علیہ السلام بن آدم علیہ السلام ہم تو دس ہزار کی تاریخ نہیں بھلا سکے چودہ سو سال کیسے بھول سکتے ہیں چلنے والے کے لیے منزل موجود ہے جو نہ چلے اس کے لیے بہانے بے شمار ہیں پچھلی زندگی اگلی زندگی عظیم الحامہ بڑا فرق تھا رجلا گنگریا بال واصل جمین کو شادہ پیشانی ازجل حواجب ابرو گول کماندار تھے میں نے غیر کرنے یہاں بال نہیں تھے بہن ہما ایرکن رح یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی اکنل ارن نات ذرا اٹھا ہوا لہو نور آلو ہو یہاں نور کا ایک حالا تھا جگمگاتا گردش کرتا ہوا مشرب اللہ رنگ گلابی شمکتا ہوا سہلل خدم حلئی برادر نہ اٹھے نہ پچکے حقیقت ہو فرق فلا، مانگ کبھی نکلتی تھی اکثر نہیں نکلتی تھی بال سیدھی طرف سے پہلے بناتے الٹی طرف سے بعد میں بناتے اکثر مانگ نہیں ہوتی تھی جب کبھی نکلتی تھی تو پھر اسے باقی رکھتے تھے اسے مٹاتے نہیں تھے وہ درمیان سے نکلتی تھی بال آپ کے کان کی لوک تک تھے کیا کالے بال تھے داڑھی گھنی داڑھی تھی گنی داڑھی تھی ایک مٹ داڑھی تھی اس میں سترہ سر میں داڑھی میں سترہ سفید بال تھے جن کو آپ مہندی لگاتے تھے مہندی لگاتے تھے آپ کے ہونٹ بڑے خوبصورت تھے تراشیدہ چورے موں کے ساتھ اشنبل اسنان آپ کے دانت باریک تھے مفلج فل اسنان آپ کے دانتوں میں خلا تھا چار دانتوں میں باریک باریک خلا تھا برا کا سن آیا پھر جب تھے تو آپ کے دانتوں سے نور چھن چھن کے باہر تھا دیواروں پر پڑتا تھا دیواروں پر آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا تھا براکت سنایا شمکتے دان فی سوتی سہل فی آئی ہی تاش فی اشفار ہی فی انوکھ ہی فتح سنو سنو اللہ جزا دے صحابہ کرام کو جو ایک ایک ہر فہم تک پہنچا گئے عشق میں ڈوبا ہوا یہ ایسے مشکل الفاظ ہیں کہ میں ان کا مرادی ترجمہ کر رہا ہوں مرادی کوئی بڑا عالم ان کا صحیح ترجمہ کرے تو کرے بڑا عربی کی فصاحت کا شاہکار ہیں یہ الفاظ جو ہندو ابی حالا رضی اللہ تعالی عنہ اور الخزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرات وصاف تھے اللہ کے نبی کا حلیہ بتانے کے ماہر لوگ تھے لمطۂ لمطۂ موٹے نہیں تھے لم قدری بھی گنجے نہیں تھے وسیمن قسیمن وسیم تھے قسیم تھے وسیم کسے کہیں؟ جس کو جتنا دیکھو اتنا حسین نظر آئے جب دیکھو پہلے سے زیادہ حسین نظر آئے جب دیکھو پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آئے کسے کہتے ہیں وسیم قسیم کسے کہتے ہیں جہاں سے دیکھو ادھر سے خوبصورت نظر آئے جس عزب کو دیکھو وہ عزب اپنی جگہ پہ خوبصورت نظر آئے اسے کہتے ہیں قصیم. تو یہ وسیم اور یہ قسیم دنیا میں سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں آیا اور کوئی نہیں آیا اکیلے وسیم اکیلے قسم جلدی جلدی مسجد کے مین دروازے پر پہنچ جائے جلدی جلدی مسجد کے مین دروازے پر پہنچ جائے شکریہ اللہ شفاط فرما وصیم تسیم ایک ہی دنیا میں آیا ہے صرف ایک وہ ہمارا نبی ہے دیکھو ایسے کے پیچھے نہیں چلتے کن کے پیچھے چلتے ہیں جو جانوروں سے بدتر کن کا لباس پسند کرتے ہیں جو ویشیوں سے ظالم جو شیروں سے زیادہ پھاڑ کھانے والے جو نسل کا خون پی جانے والے تو میں ماں کہہ رہی کیا مجھے کہاں بتاؤں ساحد اس کی آواز میں ایک جادو تھا سیاہی نہیں ہتاچ اس کی آنکھوں میں ایک حسن تھا ایک کشش تھی سیاہی تھی ادعچ کالی آنکھ موٹی اشکل سرخ ڈوروں سے مخمور آنک اہور احور, احور. سفید سفید اکحل سرمگی آنک ادب جس کی پل دراز ہوں اہد جس کے سرما لگا ہو اکحل جس کی سفید خوب سفید ہو احور جس میں سرخ ڈورے چمکتے ہو اشکل جس کی آنکھ موٹی ہو پتلی ہو ادعج ادعج یہ ہمارے نبی کی آنکھ ہے کوئی کسی نبی کا ایسا حلیہ نہیں بتا سکتا چودہ سو سال میں یہ طاقت نہ رہی کہ ہمارے نبی کی ایک چیز بھی ہم سے چھپا سکے کامل نبی کے پیچھے چلنے کو کہہ رہے ہیں جس کے پیچھے چل کے منزل ملتی ہے رات کے چاند کی طرح گول چہرہ تھا چمک چہرہ تھا چمک چہرہ تھا اردما بین المن کے بہن کندھوں کا فاصلہ زیادہ تھا اری صدر چھاتی چوری رحمل القرادیس ہڈیوں کے جوڑ مضبوط تھے شتنل کفین والقدنین ہتھیلیوں انگ... ہاتھوں کی پشت پر گوشت بھرپور تھا سائل الاطراف انگلین لمبی فلیل الزندین بازو لمبے تھے رحطر راحا ہتھیلی کشادہ تھی خمسان الاقمصین پاؤں کے تلوے گہرے تھے بادن المتماسکن مضبوط جسم تھا اور ایک موجزا تھا کد درمیانہ موجزہ کیا تھا لمبے سے لمبا آدمی حضور کے ساتھ کھڑا ہوتا تو ہمارے نبی کا کد اس سے بڑھ جاتا تھا کتنا ہی لمبا آ جائے جب آپ کے قریب آتا تو اس کا کد چھوٹا ہوتا آپ کا بڑا ہو جاتا تھا کن مضبوط جسم بندہ ہوا، ہر چیز برابر، سوا البتنے والا صدر سینا اور پیٹ برابر تھا یہ نہیں شیخ جی ادھر جا رہے پیٹ ادھر جا رہا یہ گجا والے سے کھاتے ہی بہت ہیں لسی پیتے ہیں سری پائے لسی پیتے ہیں نان کھاتے ہیں جب تو پیٹ پھر یہاں آتے ہیں ہمارا نبی ایسا نہیں تھا سوائے البتنے والا صدر سینا اور پیٹ برابر تھا المشیا نہیں چلتے تھے پہلوانوں کی طرح بے وقوفوں کی طرح ایسے نہیں اکڑ کے چلتے کندھے جھکا کے چلتے تھے کا سب سے عظیم انسان چلنے میں آج ایسے چلتے تھے جیسے کوئی نشان میں جا رہا فیز رفتار التفا جمعہ آپ کی عادت مبارکہ کوئی ادھر سے بلاتا تو یوں نہیں دیکھتے بولو کوئی ادھر سے بلاتا تو یوں نہیں دیکھتے تھے بولو ہم تو یہی کرتے ہیں کوئی مجھے کہہ کے مولوی صاحب میں ہاں جی کوئی ادھر کہ لیکن جب کوئی ہمارے نبی کو بلاتا یارسل اللہ تو یوں نہیں کرتے پہلے یوں ہو جاتا جی پھر کوئی ادھر بلاتا یار رسول اللہ تو پہلے یوں ہوتے سر کہتے جی فرمائیے سارا وجود اس کو دیتے کوئی ادھر بولا یار سو رہا پھر آپ ایسے جی فرمائیے جی میں نے آپ سے بات کر دی کریں تو آپ کان ایسے کر دیتے جی کان ایسے کر دیتے وہ لگا ہوا ہے لمبا یا مختصر بیان آپ نہیں کہتے تھے مختصر کرو میرا وقت بڑا کہ نہیں پہ سنتے رہتے تھے سنتے رہتے ہاتھ کسی نے ملایا ہاتھوں میں ہاتھ لے لیا دونوں ہاتھوں میں تو وہ جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ نہیں ہاتھ چھوڑاتے تھے جب آپ گفتگو کرتے تھے تو آپ کے ہاتھ پھیلانے کا یہ انداز تھا جیسے میں ہاتھ پھیلا رہا فطری طور پر ہمارے نبی کی فطری عادت تھی اتنی طرح یا طرح بس. اس سے زیادہ نہیں یوں یوں یوں نہیں اور جب اظہار تعجب ہوتا تھا تو اپنے ہاتھ کو یوں حرکت کرتے تھے اس طرح یوں جب یوں کرتے تو اس بات کی علامت تھی کہ حضور تعجب کا اظہار فرما رہے اور جب داڑھی پکڑ کے بیٹھے ہوتے تو اس بات کی علامت ہوتی حضور غمگین بیٹھے ہیں یہ اس بات اب غمگین بیٹھے بیٹھے جب خوشی میں ہوتے تو یہ جگہ چمکنے لگتی جب آپ مجلس میں بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے بات کرتے تو ایک آپ کی غیر اختیاری عادت تھی غیر اختیاری عادت باتیں کرتے کرتے آپ یوں یوں کرتے رہتے تھے یوں, یوں یہ, ہتھیلی یہ, یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا اس طرح انداز گفتگو گفتگو کے دوران غیر اختیاری طور پر آپ یوں کرتے تھے ہاں بھائی رات کسی نے خواب دیکھا سب سے پہلا سوال فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ یہ کرتے تھے ہاں بھائی رات کسی نے خواب دیکھا اور ساتھ یہ یوں رو بتاؤ اتنی چھوٹی چھوٹی چیز دیکھنا کوئی ہم سے لے سکا اب ہم کہیں پتہ نہیں اللہ کیڑے کمائے سے راضی ہے ارے دیوانے اللہ محمد ہی بننے پہ راضی ہے کو سیکھو دنیا بھی آپ کے اور آخرت بھی آپ کے ہمارا نبی ایک زندگی لے کر آیا اس میں عبادات بھی ہیں معاملات بھی ہیں اخلاق بھی ہیں ایک بھرپور زندگی ہے مسجد کی زندگی لائے نماز پڑھنا سکھایا پڑھ کے دکھایا پڑھا کے دکھایا سلو کمارا تو مونی اسلی کا اعلان فرمایا پانچ وقت نماز دے کر گئے اللہ سے ملنے کا راستہ بتا کر گئے مشکل میں مسجد کی طرف دوڑنا سکھایا مشکل میں اللہ کو پکارنا سکھایا مصیبت میں اللہ کو پکارنا سکھایا اللہ کے در پہ جھکنا سکھایا نماز سکھائی تو اللہ کے نبی کے عمل میں عبادات میں سب سے بڑا عمل نماز ہے مگر کوئی بے نمازی نہ چھو رہے وابڈا ٹاؤن میں کوئی عورت بے نمازی نہ ہو کوئی مرد بے نمازی نہ ہو کوئی جوان بے نمازی نہ ہو یہ مسجد چھوٹی بنی ہوئی ہے غالبا اسی کو سامنے رکھا گیا ہے کہ سارے تو نماز خالی رہے گی اگر وابڈا ٹاؤن سارا نمازی ہو یہ مسجد چھوٹی ہے مسجد چھوٹی ہے میں گجرا والے میں میری بڑی تشکیل ہوئی اندرون شہر میں میں چھیاسی ستاسی میں اتنی اتنی مسجدیں چھوٹی چھوٹی مسجدیں کیوں نمازی ہی کوئی نہیں نماز کوئی نہیں اللہ اللہ کا محبوب اس امت کو آخری وصیت کر گیا اصلا اصلا میری امت گجرا والے کے میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا ما تحتوں سے غلاموں سے غریبوں سے مسکینوں سے اچھا سلوک کرنا ظالم نہ بننا جابر نہ بننا بہت نہ بننا نماز آخری نصیحت نماز نماز نماز نماز نہ چھوڑنا کتنے ہیں وابڈہ ٹاؤن میں نمازی کتنے ہیں گجرا والا میں نمازی کتنے اس مجمعے میں ہیں پانچ وقت کے نمازی جو مت کا پچانوے فیصد حصہ نماز چھوڑ چکا ہو انہیں کہاں سے اللہ کی مدد ملے گی کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی جب پچانوے فیصد مسلمان نماز چھوڑ چکا ہو پانچ فیصد پڑھنے والا غافل ہو نہ الفاظ ٹھیک نہ تلاوت ٹھیک نہ قراءت ٹھیک پنجابی میں قرآن پڑا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایسی صورت فاتحہ پڑھی کیا پڑھی شکر ہے نہ پڑھنے سے پڑھنا کروڑوں درجے بہتر پر یہ پڑھنا کیا پڑھنا ہے ابن القیم فرماتے ہیں نمازی پانچ طرح کے ہیں ایک وہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں کبھی دو پڑھی کبھی تین پڑھی کبھی چار کبھی پانچ کبھی پانچوں کا یہ جہنم میں جائیں یہ جہنمی ہیں دوسرے درجے کے نمازی پانچ نمازی پانچ قسم کے پہلا بتایا دوسرا نمازی پانچ وقت باقاعدہ نماز پڑھنے والا لیکن کیا کرتا ہے نماز میں غافل کھڑا رہتا ہے اسے کچھ پتہ ہی نہیں میں کہاں کھڑا ہوں بے ہوش اس کی پکڑ ہوگی اس کی ڈان ڈپٹ ہوگی اس کو تمبی ہوگی بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہونے کا تجھے تجسلی بین آیا تیسرا درجے کا نمازی جب وہ نماز کے لیے اللہ اکبر کرتا ہے تو پھر اللہ کے دھیان کو جمانے کی کوشش کرتا ہے کبھی جمتا ہے کبھی نہیں جمتا کبھی غافل کبھی حاضر کبھی موجود کبھی غائب یہ معاف ہوا ہے یہ رعایتی پاس کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا معاف کر دو معاف کر دو کوئی نہیں چھوڑ دو لیکن ابھی وہ نہیں آیا نمازی جس پر اللہ خوش ہو کر رحمت کی باہیں پھیلا دے چوتھے درجے کا نمازی جب وہ اللہ اکبر کرتا ہے تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کا دھیان اس کے دل میں نہیں آتا یہ ہے نمازی یہ ہے نمازی اس عورت کو اللہ نمازی کہتا ہے اس مرد کو اللہ نمازی کہتا ہے کہ جو اللہ اکبر کے بعد اللہ کا ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا یوسف یعقوب علیہ السلام میں چالیس سال جدائی رکھی چالیس سال پھر ملایا پھر فرمایا بتاؤں کیوں جدا کیا جی بتائیے کا تو نماز میں تھا یوسف سویا ہوا تھا وہ رویا وہ رویا نماز پڑھتے پڑھتے تیری نظر ادھر چلی گئی تیرا دھیان مجھ سے ادھر چلا گیا تو میں نے کہا میرا نبی ہو کر میرے سامنے ہو کر مخلوق کو دیکھے مخلوق کو سوچے ان آنکھوں کی بینائی واپس لوں گا اور اس کو اس سے جدا کروں گا چالیس سال جدا کیا بھائی ہمیں تو کوئی ایک سجتا بھی ایسا نہ سیکھ رہے پانچویں درجے کا نماز ہے. جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے ہاں ہاں پتا نہیں دنیا میں کوئی ایسے ہیں بھی صحیح کہ جن کی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو مانگا کرو اللہ سے اے مولا اگر تیرے دنیا میں اگر تیری دنیا میں کچھ بندے ایسے ہیں کہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو یا اللہ مجھے بھی وہ نماز عطا فرما دے یہ تبلیغ کی محنت ہے ہم ان چیزوں کو سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں عبادات ساری مراد ہیں نماز کی اہمیت کی وجہ سے اس کو صرف لیا ہے معاملات میں اللہ کا نبی ہمیں اخلاق سکھا گیا ہمارے اخلاق انتقامی بن چکے ہیں اللہ کا نبی معاف کرنا سکھا گیا فافو ہو معاف کرو درگزر کرو معاف کرو درگزر کرو توڑنے والے سے جوڑو چھیننے والے کو عطا کرو زیادتی کرنے والے کو معاف کرو اللہ کا نبی کہتا ہے میری ضمانت پر جنت الفردوس میں گھر لے لو تین کام کر لو جو توڑے اس سے جوڑو جو چھینے اس کو دو جو چھینے یعنی جو تمہارا حق تمہیں نہ دے تمہارے ذمہ اگر اس کا کوئی حق ہے تو تم اس کو دے دو جو زیادتی کرے معاف کرو تین کام جو گجا والے میں کر لے گا واپڈا ٹاؤن میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میری ضمانت لے لے جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا یہ وعدہ کسی عمل پر نہیں یہ ضمانت کسی عمل پر نہیں یہ ضمانت اچھے اخلاق پر ہے میرے بھائیو ہمارے اخلاق برباد ہو گئے ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے ایک گود میں کھیلنے والے ایک چار پائی پر باہوں میں باہیں ڈال کے سونے والے ہاں ہاں چند پیسوں پہ ایک دوسرے سے ایسا لڑ پڑتے ہیں کہ شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں رہتا ایک پلیٹ میں کھانے والے ایک گلاس کے میں دودھ پینے پانی پینے والے ایک آنگن میں کھیلنے والی بہنیں اور بھائی چند ٹکوں پر ایسا چند ٹکوں پر چند مرلے پر چند انچ پر چند کپڑوں پر چند دکانوں پر نہیں دکان کے آدھے حصے پر چوتھائی حصے پر ایسا ٹوٹتے ہیں کہ ایک دوسرے کی شکل سے بھی جاتے ہیں کیا یہی اخلاق ہوتے ہیں مسلمان کے کیا انہیں اخلاق پر اسلام پھیلانے کا دعوی ہے ان اخلاق سے بھی کبھی اسلام پھیلا ان اخلاق سے بھی کبھی ایمان کی ہوا شلی ان اخلاق پر بھی کبھی ہدایت کے فیصلے ہوئے تو میرے بھائیوں اپنی زندگیوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق پر لانا یہ ہم دعوت دے رہے ہیں معاف کرنا سیکھو بیٹی کا قاتل آیا حوار ابن اسود فتح مکہ پر توبہ کر کے اپنے توبہ قبول فرما لی کر لیا امام زین العابدین کو ایک شخص گالیاں دی انہوں نے مو ادھر پھیر لیا اس نے سمجھا ان کو پتا کوئی نہیں وہ ان کے سامنے آ کر کہنے لگا تمہیں گالیاں دے رہا ہوں کتنا بڑا جرم ہے امام زین العابدین کو گالی دینا یہ تو آر رسول ہیں اللہ کو اللہ کے رسول کو گالی دینا ہے اس کی تو زبان کھینچ لی جاتی اور وہ جن کو گالی دی جا رہی منہ پھیر کے بیٹھو ہوئے اور کہنے لگا تمہیں گالیاں دے رہا ہوں ارشاد شاد میں بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں میں بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں معاف کرنا سیکھو بھائی اس انتقامی معاشرے نے ہمیں تباہ و درباہ کر کے رکھ دیا ہے یہ معاف کرنا سیکھو بھائی ہو کر دکان پہ لڑے ایک ماں کی گود میں پل کر پھر پیسے پر لڑے حجاج کے دربار میں کیس آیا تین آدمی تھے اس کے قتل کا حکم دیا ایک خاتون تھی ساتھ اس نے کہا چھوڑ دے تیری بڑی مہربانی کہنے کا ایک چن لے ایک چن لے ایک بیٹا تھا ایک خامند تھا ایک بھائی تھا تو کہنے لگی موجود ول مولود مفقود حجاج سے کہنے لگی خامند اور بھی مل جائے گا بچے اور بھی پیدا ہو جائیں گے ماں باپ مر گئے بھائی اب کوئی نہیں ملے گا میرا بھائی چھوڑ دے باقی دونوں قتل کر دے تو حجاج نے کہا میں تیرے حسن انتخاب پر تینوں کو چھوڑتا ہوں بھائی بھائی سے لڑے پیسے پر جائیداد پر فیکٹری پر چند ٹکوں پر بہنیں بہنوں سے لڑے زیور پر کپڑوں پر رشتوں پر کیا ظلموں سے تم کیا دیوانگی اس نے میرے بھائی اللہ کے واسطے اپنے اخلاق بناؤ معاف کرنا سیکھو بچوں کو معاف کرنا سکھاؤ آپ نے ساتھ فرمایا ساری زندگی کے تحجد گزار ساری زندگی کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا ہاں ہوا بھی نہیں لگے گی عبادت گزاروں کو ہوا بھی نہیں لگے گی اچھے اخلاق پر ملنے والے مرتبوں کی ہوا بھی نہیں لگے گی ایک صاحب یا رسول اللہ پڑوسن عورت ہے تہجد گزار روزے دار شبے دار لیکن بڑی بد اخلاق ہے آپ نے کہا جہنم میں جائے گی دوسرے بولے یا رسول اللہ پڑوس میں عورت ہے نہ شبار نہ روزے فرائض پورے کرتی ہے اخلاق بڑے آلائے ہیں کہ جنت کی بشارت دے دو ایک صحابی آئے یا رسول اللہ اسلام کیا ہے آپ نے کہا اچھے اخلاق سامنے بیٹھا تھا وہ ادھر چھوڑ کے ادھر آیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے آپ نے کہا اچھے اخلاق وہ ادھر چھوڑ کر ادھر آیا یار اللہ دین کیا ہے آپ نے کا اچھے اخلاق وہ ادھر چھوڑ کر پیچھے آیا یار رسول اللہ دین کیا ہے پہلی دفعہ پوچھا دین آپ نے کا اخلاق دوسری دفعہ پوشا. دین نے اخلاق تیسری دفعہ آپ نے کا اخلاق چوتھی دفعہ, دفعہ پیچھے بیٹھ کے پوچھا یار رسول اللہ دین کیا ہے آپ نے یوں مورا پر کہا بھائی تو کب سمجھے گا اس سے نہ ہوا کر اس سے نہ ہوا کر اخلاق بہت مکارم اللہ اخلاق ایک صف کے نمازی سلام دعا سے گئے ہوئے ہیں پڑوس دیوار سے دیوار ملی ہوئی سلام دعا سے آ رہی ہیں جو پوچھتا ہے اسے پوچھتے ہیں جو نہ پوچھے اسے نہیں پوچھتے جو آتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں جو نہ آئے اس کے پاس نہیں جاتے یہ کیا اخلاق ہے چلے میرے بھائی اخلاق سیکھو ہر ایک بات بتا دوں سو نفل پڑنے آسان ہیں گالی دینے والے کو دعا دینا مشکل ہے جون کا مہینہ شدید گرمی شدید پیاس کا روزہ آسان ہے جو منہ پھیر کے گزر جائے اسے سلام کرنا مشکل ہے حج کا سفر آسان ہے ہزاروں میل جانا آنا پڑوسی جو حال پوچھنے نہیں آتا اس کی بیماری پر چند قدم جانا مشکل ہے نفس کہتا ہے تجھے پوچھنے آیا تھا جو ہم جائیں ہمارا حال پوچھتا ہے جو ہم پوچھیں ہمارے پاس آتا ہے جو ہم جائیں ابھی تو بیوی کہیں لڑکے آتی ہے خامد کو کہہ رہی تو اتھے نہیں کرنی میری گے لڑائی ہو گئی ہے میری فلاں جگہ لڑائی ہو گئی ہے اب تو گئی نہ یہ اخلاق, اخلاق! اخلاق! اخلاق! اخلاق! ہم بچ جاؤ، کہ دو جتنے تیرے ترکش میں تیر ہیں سارے چلا دے ادھر سے ایک کا بھی جواب نہیں آئے گا ہاں یہ اخلاق بنا لو جنت الفردوس میں گھر اللہ کا نبی خود کو بھی پکڑا جائے لیا جا. تو میرے بھائیوں معاف کرنے والے اخلاق سیکھو گھر اجڑے پڑے ہیں بیٹی جوان ہو گئے شادی کرو شادی کرو ہر چیز بنا دی ہر چیز بنا دی سب کچھ دے دیا سب کچھ دے دیا سب کچھ دے دیا اخلاق بھی دیے ہیں کہ نہیں دیے اگلے گھر جا رہی ہے کیا گل کھلائے گی کچھ اخلاق بھی سکھا دیے اگلے گھر جا رہی ہے پتہ نہیں کیسا آگے لڑکا ہے اس کے ساتھ صبر کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی اگر اخلاق کا زیور نہیں پہنایا تو سونے چاندی کی کھنک پہ زندگی نہیں گزر پہ بیٹا جوان ہو گیا شادی کرو کاروباری ہو گیا سیٹ سنبھال لی سرفریج سنبھال لی اب تو ماشاءاللہ سارا کاروبار میرا پتر ہوں کر رہا ہے بس میں بھی شادی کرنی اور اس کو انسان بھی بنایا ہے کہ نہیں بنایا اسے اخلاق بھی سکھائے ہیں کہ نہیں سکھائے نازوں سے پہلی بیٹی کسی نے اس کے حوالے کرنی ہے نازوں سے پہلی بچی کسی نے اس کے حوالے کرنی ہے کل اس پر جابر بن کے بیٹھ جائے اور انسان کی بجائے ویشی بن جائے تو زندگیاں گھروں کے ساتھ نہیں گاڑیوں کے ساتھ نہیں اخلاق کے ساتھ گزرتی ہیں اس کو یہ سکھایا ہے کہ کسی کی بیٹی نے اپنے گھر میں بڑے ناز نز پہ دیکھے ہیں حاکم نہ بن جانا ہوں تو ماں پیو دے گھر بھی نہیں جا سکتی میرا حکم ہے تیرا بیڑا گھر کا ہو جائے جس ماں نے جنم دیا جس ماں نے پالا پوسا یہ, یہ, یہ, یہ کہاں سے اخلاق لے کر آیا ہے یہ کس جنگل میں پروان چڑھا ہے کس غار میں اس کی پرورش ہوئی ہے ظالم نادان ماں باپ نے اس الو کو بنایا ہے پروان چڑھایا ہے صرف گاڑیاں چلانا موبائل پکڑنا لباس بدلنا برگر کھانا اسی کا نام زندگی ہے یہی اسی کو زندگی کہتے ہیں آگ لگ گئی گھروں میں نہ بچی نے اخلاق سیکھے جاتے ہی کہہ رہی بس ہو نام پیود ہے نا ماندہ بس ہوں تو میرا ہے یہ ماں باپ گوڑے ہو گئے اس انتظار میں کہ بچہ جوان ہے ہماری خدمت کرے گا بس ہوں تو میرا ہی بس کی سے نہیں یہ جان بہن سے ظلم ہے جان بہن سے بچی نے اخلاق نہ بچے نے اخلاق میرے بھائیو کہانی بڑی دردناک ہے جاؤ ایک ایک گھر میں دیکھو سنگ مرمر کی دیواریں آگ بن چکی ہیں ایئر کنڈیشن سے نکلنے والی ٹھنڈی ہوا اخلاق کی بد اخلاقی کی, کی لگائی ہوئی گرمی آگ کو نہیں بجا پا رہے سرد ٹھنڈا پانی سینے کی جلن کو نہیں ٹھنڈا کر رہا نرم گدے دار بستر اس کے لیے کانٹے بن چکا ہے واپس ٹاؤن کی خوبصورت گراؤنڈ اور اس کا خوبصورت نظارہ اس کے لیے تنگ کور بن چکا ہے زندگی ان چیزوں کے ساتھ نہیں گزرتی زندگی اخلاق کے ساتھ گزرتی ہے کب سیکھے کب سکھائے کب بچوں کو سہنا سکھایا بیٹی کو جھکنا سکھایا کب بیٹے کو جھک سکھایا ایک آدمی کہنے لگا ہمارا باپ ہمیں کہتا تھا جو تمہارے پاؤں دیکھے تم اس کا سر دیکھو بڑا ظالم تھا تیرا باپ ایسا الٹا سبق سکھا گیا میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں معاف کرنا سیکھو پی جانا سیکھو سہ جانا سیکھو میرے اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں عزت دے کے رہے گا تم جھک کر دیکھو اللہ تمہیں دیکھو کیسے اٹھاتا ہے نماز پڑھنا آسان ہے روزہ رکھنا آسان ہے حج بھی آسان ہے مسجد میں اذان دینا بھی آسان ہے توازوں سے جھک کے چلنا گالی دینے والے کو دعا دینا منہ پھیر کر جانے والے کو سلام کرنا نہ پوچھنے والے کو پوچھنے جانا یہ بڑا مشکل کام ہے جو کر جائے گا جنت الفردوس کا وارث بن جائے گا ہم صرف تقریری کام نہیں کر رہے کہ تبلیغ کوئی تقریر کا نام ہے ہم تو ان صفات کو دنیا میں زندہ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں ان کو سیکھو ان کو لے کے پھرو ان کو پھیلاؤ یہ ہے ختم نبوت کی محنت اس سب میں اللہ کو راضی کرنے کے سوا کوئی جذبہ نہ ہو کہ اللہ تو راضی ہو بس اس میری ساری گفتگو سے اگر میں نے یہ سوچا کہ میری بلے بلے ہو جائے آپ بیٹھے میں کھڑا ہوں میرے ٹانگیں شل ہو رہی گرمی اوپر ستا رہی یہ مشقت الگ اور قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی الگ کہرے ظالم ان چند آدمیوں میں اپنی واہ واہ کے لیے سب کچھ کیا تو نیتوں کو بچا کے مرنا نیتوں کو ایک کانٹا لگتا ہے نیٹ ٹائر کی ہوا نکال کے اسے کھڑا کر دیتا ہے ایک بدنیتی کاٹا پچاس سال کی عبادتوں کی ہوا نکال کے پھینک دیتا ہے اس okay. لیے میرے بھائیوں صرف اللہ ہی اللہ ہو اور کوئی مطلوب نہ ہو امام زین اللہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے کندھے پر بوری اٹھانے کے نشان تھے بڑے حیران لوگ شہزادہ دین دنیا کا شہزادہ یہ پلے داروں کے نشان کہاں سے آ گئے قردتے گئے قردتے قردتے پتا چلا کہ سو گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا خادم خاص سے یا پتا نہیں کس طریقے سے خبر ملی سو گھروں کا خرچہ اٹھایا تھا رات کو گوریاں بھرتے تھے اپنی کمر پہ اٹھا کے جاتے تھے خادم کے کندھے پر بھی نہیں رکھتے تھے اور راتوں رات گھروں میں پھینک کے آ کے سو جاتے تھے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ دینے والا کون ہے بھائیو, یہ اخلاص لاؤ یہ نہیں کہ پنکھا بھی لٹکایا تو اس کے پر پہ لکھا حاجی محمد بوٹا توحفہ برائے مسجد ارے اللہ کے بندے آٹھ سو کا پنکھا دے کے اللہ پہ جان کیوں یہ جو نمازوں کے اوقات کا کیلنڈر نہیں بنا ہوتا اس کے نیچے دکان کا پتہ ہوتا ہے میں نے ایک دکاندار سے پوچھا بتاؤ یہ نماز کے لیے کیلنڈر ہے کہ دکان کی مشہوری کے لیے کیا نا دکان کی مشہوری کے لیے میں نے کہا مسجد کو تو معاف کر دیتے مسجد کو تو معاف کر دیتے ہم ایسے ظالم ہیں کہ ہم نے مسجد کو بھی تجارت کا مرکز بنایا تو بھائیوں لیکی کر دریا میں ڈال لئی تک لو ول ایامت بین و الذي وام طلدی بہنی کا اللہ سو راضی ہو جا جگ ناراض ہو جائے مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے تو سوائے اللہ سے اور کسی کی رضا کا جذبہ نہ ہو سب جا کر دین دین بنتا ہے عمل عمل بنتا ہے ورنہ یہ میری ساری تقریر دنیا داری بن جائے گی آپ نے دکان سے اپنا پیسہ چمکا لیا میں نے تقریر سے اپنی عزت چمکا لی تو ہم دونوں ہی دکاندار ہیں آپ بھی دکاندار میں بھی دکاندار تو ہر عمل میں اللہ کی رضا ہو ان صفات کو لے کر دنیا میں پھرنا یہ ہے تبلیغ کا کام ان کو لے کر عالم میں گردش کرنا اللہ کا نبی آخری نبی سارے عالم کا نبی سارے زمانوں کا نبی سارے جنات کا نبی اور خود تیئیس سال میں آگے ہیں زمانہ کتنا قیامت تک، انسان کتنے قیامت قیامت تک، جنات کتنے؟ تک، علاقہ کتنا ساتوں بر اعظم عمر کتنی تریسٹھ سال اور چار دن بائیس ہزار تین سو تیس دن اور چھ گھنٹے ٹوٹل زندگی بائیس ہزار تین سو تیس دن اور چھ گھنٹے اس میں نبوت کی عمر آٹھ ہزار ایک سو چھپن دن ٹوٹل زندگی نبوت کی آٹھ ہزار ایک سو چھپن دن اور زمانہ آج کا بھی بات کا بھی آج کے بھی باپا ٹاؤن والے بات کے بھی آج کے بھی بعد کے بھی عمر تریسٹھ سال چار دن چاند کے لحاظ سے شمسی لحاظ سے تو ڈیڑھ سال اور کم ہو جائے گا اتنی تھوڑی عمر لے کر اتنے زمانوں کی نبوت لے کر آئے تو آپ کے جانے کے بعد کیا انتظام ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں تک یہ اتفاق پہنچے تو اللہ نے اس امت کا انتخاب فرمایا اس امت کو چنا کنتم تم خیر امت ان اخریت لناس تم بڑی بہترین امت ہو اللہ میں شاباش دے رہا ہے شاباش بڑے اچھے ہو کیوں یا اللہ اخریت نکل گئے ہو کہاں لناس لوگوں کے لیے کیا کرتے ہو کالونییا بناتے ہو سڑکیں بناتے ہو ہسپتال بناتے ہو نہیں نہیں نہیں یہ کام تو عام ہے ایک خاص کام ہے جو صرف تم کر سکتے ہو اور کوئی نہیں کر سکتا وہ کیا ہے رو نہ تم بھلائیاں پھیلاتے ہو تم برائیاں مٹاتے ہو وہ تم تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو یہ محنت ہے بھائیو سارے آلم میں لے کر پھرنا جانا پہنچانا عمل کر کے بھی پہنچانا عمل نہیں ہے پھر بھی ہمارے ذمے سنو تبلیغ کا کام ہر حال میں فرض ہے چاہے عمل ہوش چاہے نہ ہو ہمارے ماحول میں یہ ہے عمل نہ کرو تو کہو بھی نہیں یہ عجیب فلسفہ ہے خود تو عمل کرتے نہیں اور ان کو تبلیغیں کرتے ہیں کیا فائدہ اس کا کیا فائدہ اس کا اس کا فائدہ سنو انپڑ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بچہ جا واپڑا ٹاؤن کی مسجد میں قرآن پڑ گیا باپ انپڑ خود عمل کوئی نہیں خود عمل کوئی نہیں بچہ پڑھ نے بھیج دیا بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بسم اللہ پر باپ کی بخشش ہوگی خود عمل ہے نہیں اوروں کو کہتے ہیں کیا فائدہ فائدہ بتا رہا ہوں میں کوئی عمل نہ کرنے کی چھٹی نہیں دے رہا ایک غلط مفہوم کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہوں اس امت کے ذمے دعوت اللہ ہے چار کاموں پر امت کامیاب ہوگی بال آسر انسان الفی خسر دنیا کے انسان ناکام ادی نہ ایمان والے کامیاب کافر نکل گئے امل السوالحق اچھا عمل کیا ایمان والے شرط سے نکل گئے وہ بالحق حق حق کی دعوت دی امین السوالحق والے اس سے نکل گئے و بالصبر صبر کی دعوت دی تو و بالحق حق والے نکل گئے ساری کامیابی چار حصوں میں تقسیم ہے کافر ناکام ہو گیا نا مراد ہو گیا جو ایمان لایا ایک بٹا چار کامیاب تین بٹا چار ناکام جس نے اچھے عمل کیے ایک بٹا دو کامیاب ایک بٹا دو ناکام جس نے تبلیغ کی تین بٹا چار کامیاب ایک بٹا چار ناکام پھر جس نے صبر کیا یہ چاروں پیپر میں پاس ہوا یہ چاروں پرچوں میں پاس ہو گیا سو بٹا سو نمبر لے گیا چاروں پرچوں میں پاس ہونا فرض ہے لیکن ایک ماحول میں بات چلی ہوئی ہے خود عمل ہے نہیں اوروں کو تبلیغیں کرنا کیا فائدہ لمت قلومات فیلون ساید کا غلط ترجمہ لئے میں تو کو لوں میں کیا بھائی بھائی؟ ایسے منہ اٹھا کے چل پڑتے ہیں. آتا جاتا کچھ ہے نہیں اور چل پڑتے ایک کتاب ہے وہی وہ پڑھتے رہتے ہیں اور ان کو تو کچھ آتا کچھ بھائی اس کام کی ترتیب تو سیکھ لو کیوں ایک ہی چیز پر چلتے ہیں ہاں بھائی ان پڑھ باپ نے بیٹے کو بھیجا بیٹے نے پڑھا بسم اللہ تو باپ کی بخشش بچے کی بخشش پڑھانے والے کی بخشش ایک عدیب سنوا خیر کفای جو نیکی کی راہبری کرتا ہے اسے بھی کرنے والے کا ثواب ملتا ہے ایک اور سنو ارائی کلبینی یہ وہ شخص ہے جو آخرت کو جھٹلاتا ہے فضا کلدی ید التیم یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے جو یتیم کو دھکے دے اسے روٹی نہ کھلائے خود تو عمل نہیں ہے نا اب اوروں کو کہنا اس کے ذمے کو ہی کوئی نہیں ہمارے ہمارے کال کے مطابق میری بات سمجھ میں آ رہی سر یہ آخر یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے روٹی نہیں کھلاتا جو روٹی خود نہ کھلائے اسے اوروں کو کہنا اس کے ذمے نہیں ہے آج کے ذہن کے مطابق پر قرآن اس پر تیسری فرد جرمایت کرتا ہے ف... یہ <الْمِسْكِينَ> اوروں کو بھی نہیں کہتا کہ تم ہی کھلا دو تین جرم ہو گئے آخرت کا انکار غریب کو نہ کھلانا اوروں کو ترغیب نہ دینا تو ہم تو کہتے ہیں خود عمل ہے نہیں اوروں کو تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ تو اللہ اس کو مجرم کیوں بنا رہا ہے کہ نہ تو خود کرتا ہے نہ اوروں کو کہتا ہے دو جرم ہیں تو خود بھی نہیں کرتا اوروں کو بھی نہیں کہتا تو کیسا ظالم ہے تو عالم بنا نہیں مجھے کیوں کہتا ہے میں عالم بنوں خود تو تو دین پڑا نہیں مجھے کیوں کہتا ہے میں دین پڑوں? پہلے خود عمل کر کر آیا تبلیغیں کرنے والا بڑا مجھے کالج چھوڑانے والا میں کالج چھوڑ دوں پہلے تو چھوڑ دکان. پھر میں چھوڑوں گا کالج تو میں کتنے بڑے نقصان میں جاتا اتنے ہزاروں کے مجمے میں مجھے بات کرنے کی تعداد نصیب ہوتی میں اللہ اس کے رسول کی تعریف کرنے کی سعادت مجھے نصیب ہوتی ہی. اس وقت میں کلینک میں بیٹھا ہوتا دراز کھلا ہوتا پیسے اس میں گر رہے ہوتے الٹے سیدھے نس کے چل رہے ہوتے جو ڈاکٹر سو مریض دیکھے گا وہ الٹے سیدھے نہیں لکھے گا تو اور کیا کرے گا اس کی کیپیسٹی ہے <تصفح> اور دس کے بعد تو آدمی ویسے ہی تھک جاتا پیسے کا لالچ ہے وہ اندھا دھند لا رہا ہے لا رہا ہے ہر چیز مجھے بگاڑا ہے تو اگر میرا پڑھنا اللہ نے قبول کیا ہے یہ تو موت میں جا کے پتا چلے گا اس سے پہلے تو کوئی دعوی نہیں لیکن میرا قبول ہو یا نہ ہو کوثر کو میرے ہر عمل کا اجر مل رہا ہے خود تو کیا نہیں اوروں کو تبلیغیں کرتے ہیں اس کا فائدہ بتا رہا ہوں یہ کیسی دیوانگی کی ہے پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو ٹھیک کرنا اچھا اس کا معیار کیا ہے اس کا یہ کوئی پیڑ کا درد تو ہے نہیں کہ گولی کھائی اور ٹھیک ہو گیا چلو میرے پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا اب میں اوروں کا ٹھیک کرتا ہوں یہ تو باطن کی اصلاح ہے باطن کی اصلاح کا معیار کیا ہے کہ میری ہو گئی ہے اب میں اوروں کی کروں گا جو یہ کہ میری ہو گئی ہے اس سے بڑا تو شیطان کو ہی نہیں علی سے بڑا کون آئے گا جس کو اللہ کے نبی نے کہا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے لیکن علی کی فریاد سنو روزانہ ہر رات روزانہ آہن آہ من قلت ذات ببود سفر و شت طریق میرے مولا سفر لمبا عمل تھوڑا تنہا جانا ہے میرا کیا بنے گا وہ کہہ رہا ہے جس کو نبی کے گھر کے سامنے گھر ملا ہے کہ یا میرے پاس عمل تھوڑا ہے جو آدمی جتنا بنتا ہے اپنے آپ کو اتنا بگڑا ہوا سمجھتا ہے جو جتنا بگڑتا ہے اپنے آپ کو بنا ہوا سمجھتا ہے بالکل ٹھیک ہے سڑ ہے بالکل ٹھیک ہاں اسے نظر ہی کچھ نہیں آیا اسے نظر ہی کچھ نہیں آیا عمل کرنا دعوت دینا پورا مسلمان عمل کرنا دعوت نہ دینا آدھا مسلمان देना عمل نہ کرنا آدھا مسلمان پورا مسلمان دعوت بھی دے عمل بھی کرے عمل بھی کرے دعوت بھی دے پھرے بھی صحیح پھرائے दे صحیح لیکن اگر خود عمل نہیں ہے تو باپ بیٹے کو نصیحت نہ کرے باپ اگر بیٹے کو کہہ دے بیٹا تو پڑھ لے میں تو نہیں پڑھ سکا وہ کہ ابا تو آپ تو پڑھ نہیں مجھے کیا نصیحتیں کرتا پہلے خود پڑھ لے پھر مجھے کہنا شرابی کہہ رہا ہے کسی سے بیٹا شراب نہ پینا مجھے لط پڑ گئی تو نہ پینا آگے وہ کہتا ہے یہ جرم ہو گیا لمت ملا فالون کا کیا مطلب ہے کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں کب مقصد فالون بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں اس آیت سے دھوکہ کھایا ایک مجمے کے مجمے نے وہ سمجھے اگر عمل نہیں تو تبلیغ بھی کوئی نہیں اچھا پہلے اس شاید کا ترجمہ سنا لیما جو کرتے نہیں کبرا مقصد کبیرا گنا ہے ان انتقول تم کہو ماں لاتف علون جو کرتے نہیں ہو یہ کبیرا گنا قرآن کہہ رہے کبیرا گنا اب آپ مجھے میری بات سنیں اور خود اپنی عقل سے سوال کریں بے نمازی باپ بیٹے کو کہہ دے بیٹا نماز پڑھ یہ کبیرا گنا ہو سکتا ہے جاہل باپ بیٹے کو کہہ دے بیٹا علم حاصل کر یہ کبیرا گناہ ہو سکتا ہے شرابی اپنے دوست کو کہتا ہے اللہ کے واسطے شراب نہ پینا کیا یہ کبیرا گنا ہو سکتا ہے تو قرآن تو کہتا ہے کبیرا گنا ہے قبورا مقتن تو دو باتوں میں ایک غلط ہے قرآن تو غلط ہو نہیں سکتا ہم سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں ہم اسا ہی مطلب غلط سمجھے ہیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں کیوں کہتے ہو جو کرتے ہی نہیں ہم محاورہ نہیں جانتے से سے دھوکے کھا گئے ہر زبان کا ایک محاورہ ہوتا ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں سب جب ترک یہ سنے گا ارب سنے گا کہ ہاتھی ہے کہاں ہاتھی ہے کہاں یہاں تو بھائی جوتیوں میں دال بٹ رہی کہاں جوتیوں میں دال بٹ رہے جوتے تو وہ پڑے یہ تو ڈوگیوں میں بٹ رہی کیوں وہ محاورہ نہیں سمجھا محاورہ نہیں سمجھا یہ تو بھائی بندر بانٹ ہو رہی بندر ہے کہاں جو بانٹ رہا ہے آپ کیوں سمجھے ہیں آپ اہل زباں ہیں عرب کیوں نہیں سمجھے گا صرف ترجمہ جانتا ہو وہ اہل زبان نہیں ہے چونکہ ہم عربی جانتے نہیں ہماری عربی جو میں تو مدرسے کے طلبہ سے کہتا ہوں کہ ان کی عربی کا حال وہ پٹھان کی اردو والا ہے جمعہ کڑا ہو گیا ہمیر بلاتی ہے یہ تو مدرسے کے طلبہ کا برا حال ہے میں آپ کے سامنے کیا رہا ایک پٹھان مرید ہو گیا اب کیا کروں کسائی پٹھان کا ہے کوئی پٹان بیٹھو تو ناراض نہ ہو یہ پٹھان کا ہے ایک پٹھان مرید ہو گیا مولانا شاہ شاہیز صاحب مرزا مظہر جانے جانا رحمت العلخ اب دلی میں رہتے تو کچھ اردو بھی سیکھ گیا ایک دن میں بیٹھا تھا حضرت نے فرمایا خان صاحب سورہی لائیو ہو پانی والی تو جب خان صاحب اٹھے تو حضرت کو خیال ہوا کہیں سورہی توڑ نہ لے تو دلّی کی زبان میں سورہی کے پیندے کو پیٹ کہتے تھے پیٹ پیٹھے خیال آیا کہ اس کو اوپر سے اٹھانا چاہیے نیچے سے سہارا دینا چاہیے تو انہوں نے پیچھے سے کہا خان صاحب پیٹ پکڑ کے اٹھائیو پیٹ پکڑ کے اٹھائیو خان جی نے پیٹ کو پکڑا کال سے پکڑا تو ہم ہمارا عربی کے معاملے میں یہی حال ہے یہ تو مدرسے کے طلبہ کو کہہ رہا ہوں آپ کو تو ویسے ہی کچھ نہیں پتا محاورہ لہجہ موقع محل دیتا سنو کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ایک ہی لفظ ہے نا بھائی ایک ہی لفظ ہے نا تو مطلب تو تین ہیں کیا بات ہے سوال کیا بات ہے حیرت کیا بات ہے لڑائی نہیں اگر کوئی یہاں عرب بیٹھا ہوگا وہ تو کہے گا ایک ہی بات کی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ تین باتیں ہوئی ہیں لہجے سے مطلب بدلا میں یہاں کھڑا ہوں پانی دینا میں یہاں کھڑا آج آج میری مجھے بار بار پانی پینا پڑتا ہے میں بیٹھتا میں کو نظر نہ آتا کھڑا ہوتا تو پیتا کیسے لوگوں کو مسائل کا پتا بھی نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ نہیں پانی پیا کھڑے ہو کر پھر فرمایا اس طرح میں نے حضور کو دیکھا پانی پیتے ہوئے پھر بیٹھ جا پھر حدیث میں آتا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پیو تو کلی کر دو باہر پھینک دو تو اب کیا مطلب دونوں دونوں حدیث صحیح ہیں جوڑ کیسے بیٹھے گا جب ایسی صورتحال ہو جہاں بیٹھنے میں مشقت ہو تو کھڑے ہو کے پینا سنت ہے ہاں جہاں بیٹھنے میں تکلف کوئی نہ ہو پھر اگر وہ کھڑے ہو کے پیے تو اسے چاہیے کہ پانی کو باہر پھینک رہے پھر بیٹھ کے پینا سنت ہے لیکن میں نے اس لیے نہیں پیا کہ لوگوں کو مسئلے کا تو پتہ نہیں مجھ پر فتوا ٹوکے گئے دیکھو سنت بھی دی دب تبلیغ کر دے آپ کھلو کے پانی پی دے تو میں نے پانی مانگا تو انہوں نے مجھے کس چیز میں دیا ہے گلاس یہی پانی میں وہ مسجد کے ٹوائلٹ کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا ہوں ابھی ہما تب یہ کیا کرے گا لوٹے میں لائے گا لوٹے میں اب گلاس میں لا سکتا ہے گلاس میں لا سکتا ہے کس میں لا رہا ہے لوٹے میں پھر اسی لفظ تو میں غسل خانے کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا ہوں پانی لانا تب یہ کیا کرے گا بالٹی میں لائے گا لوٹے میں نہیں آئے گا ایک لفظ پانی لاؤ وہ گلاس وہ لوٹا وہ بالٹی یہ جو پہلے گلاس میں آیا پھر لوٹے میں آیا پھر بالٹی میں آیا یہ کس وجہ سے جگہ کے بدلنے سے جگہ کے بدلنے سے معلوم ہوا جگہ کے بدلنے سے بھی لفظ کی دلالت بدل جاتی ہے لہجے کے بدلنے سے جگہ کی دل... لفظ کی دلالت بدل جاتی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے لہجے کے بدلنے سے لفظ کا کمانا بدل گیا جگہ کے بدلنے سے لفظ کا ماننا بدل گیا ہماری بدقسمتی ہے ہم قرآن کا لہجہ نہیں سمجھتے ترجمے سے کیا پتا چلتا تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے حقائق کا تو نہیں پتا چلتا لیما تَقُولُونَ کولون غور سے ترجمہ سننا لیما تو کیوں کہتے ہو مالا تو فرلون جو کرتے نہیں ہو جو تم نے کیا نہیں اس کا دعویٰ کیوں کر رہے ہو کہ میں نے کیا ہے بڑی فجر بھی نہیں اور کہتے اس ساری رات تحجد میں گزری لیم تقولون کیوں کہا ہے کیوں کہہ رہے ہو وہ وہ وہ کیا جو تم نے کیا نہیں وہ یہ کیوں کہہ رہے ہو میں نے کیا ہے کبر مقتن بڑا کبیرہ گناہ ہے ان تقولو تم وہ بات لوگوں سے کہو جو تم نے کی نہیں ہے اور کہتے پھرو میں نے کی ہے میں نے کی ہے سمجھ میں آیا یہ ہے کبیرہ گناہ کیوں جھوٹ ہو گیا جھوٹ ہو گیا یہ نہیں کہ کسی کو نیکی کی بات نہ کرو خود نہ کرو تو بات نہ کرو لی تو کیوں کہہ رہے ہو ماں وہ لا تفال جو کرتے نہیں ہو کیوں کہہ رہے ہو یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا کیوں نصیحت کر رہے ہو کیوں دعوت دے رہے ہو کیوں سمجھا رہے ہو کیوں کہہ رہے ہو وہ جو کرتے نہیں ہو دیتا ایک پیسہ نہیں ہے وہ میں تو ساری زکاو دیتا ہوں اوپر بھی صدقات دیتا ہوں یہ ہے فریب اور جھوٹ جو کبیرہ گناہ بنتا ہے لہذا میرے بھائیو تبلیغ اس امت پر فرض ہے ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں جو کرتے ہیں ان پر بھی جو عمل والے ان پر بھی جو بے عمل ان پر بھی جو علم والے ان پر بھی جو بے علم ان پر بھی مالدار غنی پر بھی ادنا و اعلی پر بھی محتر و کہتر پر بھی عورت اور مرد پر بھی یہ ہماری دعوت ہے یہ ہماری بات ہے اس کے لیے ہم بلاتے ہیں اس کے لیے ہم منت کرتے ہیں میرے بھائیوں تو میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے میں اپنی بات پھر درمیان مری ہوں ایک تو ہم سب توبہ کریں ٹھیک ہے بھائی کر لی نا نے توبہ دوبارہ تجدید ہو گئی ٹھیک ہے بھائی ہم توبہ کریں ٹھیک ہے جی اور آج کے بعد اللہ کو ناراض کرنے والے دراستوں سے پیچھے ہٹ جائیں اس کی چاہت والی راہوں کو اختیار کریں جو محمدی راہیں ہیں اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا شرق و غرب تک پیغام پہنچانا یہ ہمیں اگر تبلیغی جماعت کہتی اللہ کی قسم ہم ایک منٹ نہ دیتے ہمیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے بات سمجھائی یہ یہ نہیں کہہ رہے یہ تو کاسد ہیں یہ تو کاسد ہیں یہ تو ڈاکیے ہیں یہ تو معیار بھی نہیں ہیں میں معیار نہیں ہوں میری بات پرکھو آپ کی ہے تو لے لو آپ کے نہیں تو دیوار پہ پھینک دو اس کام کا معیار میں نہیں ہوں تبلیغ والے نہیں ہیں میری ایک بات سنو آپ کا پارسل کوئی چرسی لے کر آ جائے تو آپ چھوڑ دیں گے تو چرسی ہے میں تو سے نہیں لیتا تو چمار ہے میں تو سے نہیں لیتا تو نیچ ذات کا ہے میں تو سے نہیں لیتا صحیح ہے میں تو سے نہیں لیتا آپ کو اس سے کیا واسطہ اپنا پارسل دیکھو اگر اپنا ہے تو لے لو نہیں تو رد کر دو نہیں میرا نہیں ہے میں نے آپ سے سوا دو گھنٹے بات کی ہے میں ایک انسان ہوں بھی ہے برائی بھی ہے اگر آپ مجھے پرکھیں گے تو مجھ میں برائی نظر آئے گی میری وجہ سے تبلیغ کو نہ کریں میں تو آپ کو کل کو خطا کرتا نظر آؤں گا دیکھ لیا تبلیغ والوں کو یہ بات اگر قرآن و سنت سے ہے میری صرف زبان استعمال ہوئی ہے تو پھر میں ڈاکیاں ہوں اور ڈاکیا کی گندگی کی وجہ سے کوئی پارسل نہیں چھوڑتا میرے گناہ کی وجہ سے تبلیغ نہ چھوڑنا یہ تبلیغ والے ایسے ہیں, ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں لہٰذا ایسی تبلیغ کو سلام تو یہ نماز بھی تو پڑھتے ہیں پھر نماز بھی چھوڑ دو روزے بھی تو رکھتے ہیں روزے بھی چھوڑ دو کسی بے نماز... کسی نمازی کی بد اخلاقی سے ہم نماز چھوڑ سکتے ہیں کسی روزے دار کی بد اخلاقی سے ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں کسی حاجی کی بدتمیزی سے ہم حج چھوڑ سکتے ہیں کسی قرآن کے تلاوت کرنے والے کی بدتمیزی سے قرآن چھوڑ سکتے ہیں تو میری بدتمیزی سے تبلیغ چھوڑنا کہاں سے ثابت ہو گیا ایسے ہیں ایسے ہیں بڑا دیکھا ہے ہم نے ان کو بڑا ہے اگر تبلیغ ان کے گھر کی ہے پھر ہمیں ہمیں یار بنائیں اگر تبلیغ ہمارے گھر کی ہے پھر ہمیں یار بنائیں اور اگر تبلیغ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے تو آپ پر بھی فرض ہے مجھ پر بھی فرض ہے اگر میں خراب کر رہا ہوں تو آپ آگے ٹھیک کریں بیٹھنے کا حکم تو پھر اور زیادہ خطرناک ہو گیا بیٹھنے کا کام میری اچھا میری برائی دیکھ کے نماز کیوں نہیں چھوڑتے کا تو اللہ کا حکم ہے تو تبلیغ فتو کا حکم ہے है? تبلیغ میں تو اسی اللہ کا حکم ہے جس نے کا نماز پڑھو اگر میری برائی دیکھ کر آپ روزہ نہیں چھوڑتے میری برائی دیکھ کر کوئی علم نہیں چھوڑتا میری برائی دیکھ کر کوئی تصنیف نہیں چھوڑتا میری برائی دیکھ کر کوئی حج نہیں چھوڑتا تو میری برائی دیکھ کر تبلیغ کیوں چھوڑ رہے ہیں کاجی نماز تو اللہ کا جو حکم ہوا وہ تو پھر پڑھنی ہی پڑھنی ہے تو تبلیغ کوئی میرا حکم کوئی نصوفتوں کا حکم تبلیغ اسی اللہ کا حکم ہے جس نے کا نماز پڑھو اس لیے میرے بھائیو ہمیں معیار نہ بنانا ہم تو آپ جیسے مسلمان ہیں کمیاں بھی ہیں کوئی نیکی کا ذرہ بھی ہے ہاں اللہ کی کتاب کو معیار سمجھو اللہ کے نبی کے کلام کو معیار سمجھو صحابہ معیار ہیں جن کو اللہ نے کہا رضی اللہ عند و ہم تو معیار نہیں ہیں لہذا ہمیں ڈاکیے کی حیثیت دیں آپ پارسل والے کی سی سی ایس والا ہمیں سمجھے او سی ایس والا جو آ کے ڈاکٹ تقسیم کرتا پھر رہا ہے دفخت کرواتا پھر رہا ہے کہ جی پارسل وصول ہو گیا میں نے آپ سے دفخت کروا لیے ہیں قیامت کے دن وصولی کا پرچہ دکھا دوں گا اللہ میں نے بات کہہ دی تھی اب کرنا نہ کرنا اس کا معیار میں نہیں ہوں میں اچھا ہوں تو تبلیغ اچھی میں برا ہوں تو تبلیغ بری یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے تبلیغ تو شریعت ہے ن ہے اللہ کا امر ہے اس کے لیے میں کیسے معیار بن سکتا ہوں تو بھائی کسی کی اچھائی اور برائی سے حکم نہیں بدلتے تو تبلیغ تو کوئی جماعت نہیں ہے کہ ہم کسی کو داخل کر رہے ہیں کسی کو خارج کر رہے ہیں ہم نے فلان کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا کبھی سنا کبھی پڑھا بھائی ہمارا تو داخلہ ہی کوئی نہیں تو خارجہ کیسے ہوگا یہ تو اللہ نے ساری امت کو تبلیغ میں داخل کر دیا بچہ پیدا ہوتے ہی کیا ہوتا ہے ایک کان میں آزان ایک کان میں تکبیر ہم کیا کہہ رہے ہیں بیٹا تو تبلیغی جماعت میں شامل ہو گیا تجھے اذانے دینی ہیں آزان میں تو تبلیغ ہے تجھے تکبیریں پڑھنی ہیں تکبیر بھی تو تبلیغ ہے ہمارا تو بچی بچہ پیدا ہوتے ہی تبلیغ میں شامل ہو جاتا تو بھائیو ہمیں پڑھ کر تبلیغ میں نہ چلو میں نے آپ کو جو چیز پیش کی ہے صنعت کے ساتھ پیش کی ہے کو شعر و شیری نہیں کی میں نے آپ کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے ہر چیز کو قرآن و سنت سے پیش کیا اسے پرکھ لو ہاں اس میں تعبیر میری ہے اس میں غلطی ضرور ہو سکتی اس میں میں نہیں کہہ سکتا کہ سو فیصد اس میں کوئی غلطی نہیں کیسے نہیں ڈھائی گھنٹے ہو گئے بات کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی تو اونچی نیچ آئی ہوگی لیکن اس کا مضمون اس کا خیال اس کا خاکہ اس کا تصور سب قرآن و سنت سے ہے اس میں کوئی کجی نہیں کوئی زیگ نہیں میں نے کوئی کچی بات نہیں کہ نہ کوئی کچی کتابیں میں نے پڑھی ہیں ہم معیار بن نہیں سکتے شاید Pardhi, Pardhi, Pardhi, Pardhi. پھر سے بہار آئے شاید پھر سے صبح سازہ کا نمودار ہو اور یہ دھرتی دوبارہ کوئی دور دیکھے کہ جب اسلام اور مسلمان ایک ہو جائیں ابھی تو نہیں ہے لہذا ابھی ہم معیار نہیں بن سکتے لیکن بات سکے بند ہے پکیٹکی بات ہے توبہ کرنا عمل پہ آنا عمل پہ ڈالنا یہ ہمارے ذمے ہے اسے میرے بھائی ایک تو اندر ہی اندر کرو توبہ اور اٹھ کر پیش کرو نام چار مہینے کے لیے چالیس دن کے لیے اور ساری زندگی اس کام کو کرنے کی نیت کے ساتھ اٹھ اٹھ کر اپنے نام پیش کرو تھوڑی دیر تشکیل کریں گے پھر دعا ہو جائے گی پھر آپ بھی فارے ہم بھی فارے جب تک دعا نہ ہو سارے بھائی تشریف رکھیں اپنے اپنے نام پیش فرماتے رہیں بولو بھائی ایک روپے غریب کو دے دو کتنا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا تھوڑے سے پیسے مانگے کہ اتنے غریب کو دے دو کہ اس کا بھی وعدہ کیا دس گنا پھر, پھر واپس لے لینا تو بھائی اس مجمے میں مالدار لوگ بیٹھے ہیں اس نے آج تک نہیں دی تو اس پر توبہ کریں پچھلی کا حساب لگائیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دینا شروع کریں آئندہ سے پابندی کریں مانچسٹر میں ایک نوجوان ہمیں ملا تھا نوجوان کا عمر تھا ہمارے ساتھ تین دن لگائے ستائیس سال کی زکات ایک دن میں نکالی ستائیس سال پیسے والا تھا پندرہ سولہ لاکھ کا تو خالی اس نے زیور پہنا ہوا تھا عورتوں کی طرف یہ کہہ کر کہ میرا شوق ہے تو زکات جتنا اس سب کا مالدار سب کا بیٹھا ہے تو زکات ادا کرے اہتمام کے ساتھ باقی اذان کے بعد اور اللہ کی یاری نہیں لگ سکتی شیطان کہتا ہے مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے چاہے نہ فرمان کیوں نہ ہو اور مجھے بخیل بڑا اچھا لگتا ہے چاہے عبادت گزار کیوں نہ ہو شیطان سے کسی نے پوچھا تجھے انسان میں کون سی باتیں اچھی لگتی ہیں اس نے کہا تین باتیں اگر کٹھی ہو تو پھر میرا بھی پیر ہے ہاں تو میرا بھی پیر ہے خیر یہ اضافہ میرا ہے میں ایسے ہی مزاکن کہہ رہا ہوں تین کٹی ہوں تو کہا پھر تو بس بڑی گھاٹی آ رہی ہے اور اگر کوئی ایک بھی ہو تو بس کام میرا ہو گیا کہا کہ ایک تو غصے والا ہو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ایک نشے والا ہو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ایک بخیل ہو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو بھائیو اللہ نے جنت الفردوس کو بنا کر کہا بولو تو جنت الفردوس بولی ایمان والے کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے میری عزت کی قسم بخیل تیرے اندر داخل نہیں ہوگا جو آدمی زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بخیل نہیں سخی بھی نہیں جو آدمی زکات دیتا ہے یہ بخیل بھی نہیں سخی بھی نہیں بخل سے نکل گیا سخاوت میں آیا نہیں سخی وہ ہے جو زکات سے بڑھ کرتے اور سخی وہ ہے جو کسی کی ضرورت کے آنے سے پہلے اس کی ضرورت کا انتظام کر کے اس کے گھر میں پہنچائے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے اور اس کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہے تو بھائیوں لوگوں میں آج رواج ختم ہو گیا ہے اللہ کے نام پہ لگانے کا اپنی خواہش پر کروڑوں روپے ضائع کر کروڑوں روپے اور اللہ کے نام پر دیتے ہوئے ان کے سینوں میں ایسی تنگی آیاتی جاتی ہے پتہ جیسے خود اپنی طاقت سے کما کے بیٹھے ہوئے ہوں اس لیے بھائیوں آج غریب بڑا دکھی ہے جس ملک میں سودی نظام ہو وہاں کبھی خوشحالی نہیں آتا نہیں آ آج کا غریب بہت ہے مصیبت یہ وہ اللہ سے مانگتا بھی نہیں وہ بھی نافرمان فرمان ہے مالدار بھی نافرمان فرمان ہے اور اللہ پاک کو غریب نافرمان فرمان زیادہ برا لگتا ہے بنسبت مالدار نافرمان فرمان کے کہ اللہ کے آمد کے دن اسے کہے گا پیسے والے کو تو پیسے نے دھوکا دیا تو کس چیز نے دھوکہ دیا جو تو سجدے چھوڑ گیا تو غریب تو اللہ سے مانگے سجدوں میں پڑ جائیں ایک نسخہ بتاتا ہوں مالدار کو بھی غریب کو بھی جو بابو رہے گا اللہ اس کا رسک بڑھا دے ایک صاحبی نے کہا یار سور اللہ مجھے تنگی ہے میرا رزق بڑھ جائے کیا کروں آپ نے کہا بابوزو رہے بڑھ جائے تو بھائیو غریب اس سے نہ مالدار پھر پھر کے اللہ کے نام پہ خرچ کرو پھر ایسے خرچ کرو کہ کسی کو پتہ بھی نہ ہو کہاں دیا کس کو دیا یہ جو اللہ کے نام پر چھپ چھپ کے دینا ہے یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر لیتا ہے جہنم کی آپ کو بجھا دیتا ہے تو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھو خالی بلڈنگیں گاڑیاں بنانا نہ سیکھو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا بھی سیکھو کہ اللہ پاک کو یہ بات بڑی پسند ہے ایک ہمارا ذمہ دار تھا اللہ نے صحابت کا بڑا جذبہ دیا تھا اس سیزن کا ایک جوڑا بناتا تھا ایک جوڑا ایک دن کی دن کا میاں صاحب اللہ ایڈا رزق دیتا ہی نہیں دیکھ چار جوڑے اپنے بھی بنا،, بنا لے کرو آخن کا پتر اپنے بناوے لگ جا نا پھر غریباً دی مرتے دل نہیں کر سمجھ آئی اپنے بڑام لگ جائیے نا پھر غریب سے دل نہیں کرتا جب آدمی اپنی دنیا بنانے لگ جاتا ہے نا پھر غریبوں کو دیتے ہوئے اس کا دل تنگ پڑ جاتا ہے تو اللہ سے مانگو کہ اللہ آپ کو صحابت بخشے غریب ہو تو بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرو کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے مقرر کرو کہ اس سے دل نرم ہوتا ہے تعلق الہی ملتا ہے کچھ وقت اللہ کے ذکر کے لیے مقرر کرو اس میں آخری درجہ شریف استغفار تیسرے کلمے کی ایک ایک تخری ہے یہ سامنے آپ کے تبلیغی مرکز ہے مسجد صدیق ہے اکبر ہر جمعرات کو یہاں دوست اٹھے ہوتے ہیں تو بھی آپ بھی جمعرات کو تشریف لے جائیں بات سنیں ہر جمعرات مجمع ہوتا ہے رات قیام کریں صبح فجر کا بیان سن کے واپس آئیں مہینے میں تین دن اللہ کی راہ میں نکلنے کی ترتیب بنا یہ سارا مجمع ہر مہینے تین دن کا ارادہ کر لیں ٹھیک ہے نا بھائی اور جن کے چار مہینے نہیں لگے وہ چار مہینے کی پکی نیت کر لیں ٹھیک ہے okay. اپنی کمائیوں کو علماء سے پوچھ پوچھ کر شریعت کے مطابق ڈھالنے چلانے کی کوشش کریں تو انشاء اللہ عزیز یہ ہمارا طرز زندگی بھی ہمیں جنت تک پہنچائے گا اور پچھلی کمیوں کوتاہیوں کے معاف ہونے کا ذریعہ بنے گا جن بھائیوں نے نقد نام دیے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ صبح و نو بجے مرکز میں پہنچ جائیں مسجد صدیق اکبر میں جو نقد آئے ہیں بستر سمیت وہ تو سیدھے مرکز چلے جائیں اور جنہوں نے کل آنا ہے تو وہ بھائی یہ نام اللہ کو دیا ہے ہمیں تو نہیں دیا گھر جاتے جاتے ممکن ہے آپ کہ میں نے تو غلطی سے لکھا دیا تھا میرا تو ارادہ ہی کوئی نہیں تھا تو بھائی اللہ کو نام دیا ہے اللہ ہی کے رضا کے جذبے کے ساتھ یہ سارا مجمع کل نو بجے مسجد صدیق کے پہنچ جائے باقی بھائی اپنے سارے اعمال کی نیت کرتے ہوئے جائیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اے زمین و آسمان کے مالک اور خالق ہم تیرے کمزور بندے تیرے ضعیف توبہ کرنا عمل پہ آنا عمل مالک اور خالق ہم تیرے کمزور بندے تیرے ضعیف بندے تیرے یا اللہ گناہ گار بندے ٹھکرائے راندے ہوئے بندے سب تیرے دربار میں جمع ہیں تو اسے معافی مانگتے ہیں تیرے دربار میں توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول کر لے تھی سمجھایا ہم نہ سمجھے تو نے روکا ہم نہ روکے تو نے بتایا ہم نے کانوں میں انگلیاں نہیں تو نے عبرت کے نشان دکھائے ہم نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے تیری عبرت کی نشانیوں سے بھی کنی کترا کے گزر گئے آج تیرے دربار میں آئے ہیں گندا دل لے کر گندے عمل لے کر گندی زبان لے کر ناپاک سیاہ کالے ہاتھ لے کر یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ تیرے سامنے اٹھائے جائیں ان میں گناہوں کی بدبو رچی ہوئی ہے یہ زبان اس قابل نہیں ہے کہ تیرے در کس میں تیرے سامنے فریاد کرے یہ غلط سے جھوٹ سے رچی ہوئی ہے یہ وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے لیکن میرے مولا پھر اپنا فرمان ہے جب بھی آؤ گے توبہ کرو گے تو میری رحمت کا در کھلا پاؤ گے یا اللہ یہ ہزاروں کا مجمع تیرے دربار میں توبہ کرتا ہے ہماری اور ان سب کی توبہ کو قبول فرما لے ہماری ان سب کی توبہ کو قبول فرما لے یا اللہ جتنے ہوئے صغیرہ کبیرہ معاف کر دے خلوت و جلوت کے معاف کر دے اس میں جوان بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں ہیں یا اللہ ہر قسم کا مجمع بیٹھا ہے امیر و غریب و یا اللہ یہ سارا وفد ہے جو چہرے دربار میں ایک پنچایت بن کے آیا ہے یا اللہ انہیں رد نہ فرما انہیں مردود نہ فرما اتنی بڑی پنچایت یا اللہ کسی کے بھی در پہ چلی جائے وہ بھی سخی بن جاتا ہے اے زمین آسمان کے اللہ اس پنچایت کو خالی ہاتھ نہ لوٹا رات آدھے ہونے کی طرف آ چکی ہے آدھی رات کا اگلا حصہ شروع ہونے کے قریب ہو چکا ہے تیرا عرش پہلے آسمان پہ آ چکا ہے تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے ہمیں اس بات کا یقین ہے یا اللہ تو اپنا کرم کر دے یا اللہ اس سارے مجمع کی توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دے اور ان کی بخشش کا اعلان کر دے یا اللہ عرشوں پہ یا اللہ دھوم مچا دے ہمارے نام لے لے کر یا اللہ ساتوں آسمانوں میں اعلان کر دے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا میں نے انہیں معاف کر دیا اللہ جب ہم یہاں سے اٹھے تو ہمارے اوپر کوئی گناہ کا ذرہ اور دھبا بھی باقی نہ ہو ہم اس کے قبول کر لے جو ہمارے بھائی دنیا سے چلے گئے تیرے پاس پہنچ گئے جوانی میں پہنچے پہ میں پہنچے عمل لے کے پہنچے بے عمل پہنچے ان کو معاف کر یا اللہ ان کو معاف کر دے اللہ جو جو مسلمان خبروں میں پکڑے جا چکے ہیں ان کو ٹھنڈک پہنچا دے ان کا زاب اٹھا دے غالب ہمارے بھائی شیخ محمد تو سیل صاحب کی بھی بخش فرما دے ان کے درجے بلند فرما دے ان کے گبر کو ٹھنڈا فرما دے ان کے بچوں کو ایسی زندگی عطا فرما کہ اپنے باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے ان کی بیٹیوں کو ایسی زندگی عطا فرما کہ اپنے باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے ان کے سارے اہل خانہ کو ایسی زندگی عطا فرما کہ اپنے باپ کی جنت کا ذریعہ بنے ان میں محبت الفتیں پیدا فرما دنیا کون میں وجائے نظا نہ بننے دے دنیا کون کے لیے وجائے نظا نہ بننے دے یا اللہ کیا اللہ کیا اللہ, اللہ جتنے بھی تیرے پاس آ چکے ہیں سب کی ہی بخش فرما دے اس سارے مجمے کی اس سارے وابرہ ٹاؤن والوں کی یا اللہ تو اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ان کے پچھلی معاف کر دے آئندہ کے لیے شہید چلنے کی توفیق دے دے اس پورے شہر والوں کو تو معاف کر دے یہ مجمع جن جن کے ہاتھوں سے قصبات سے آیا ہے ان کے ہاتھوں قصبوں کو معاف کر دے جن سڑکوں سے گزر کے آیا ان سڑک کے رہنے والے مکینوں کو معاف کر دے دائیں بائیں کھیتوں میں رہنے والوں کو معاف کر دے یا اللہ اس پورے علاقے والوں کو معاف کر دے میرے غریب کو معاف کر دے یا اللہ اس مسجد کو آباد کر دے ان سارے سارے کے سارے ٹاؤن والوں کو تو اپنی محبت اور معرفت دے دے الفت و تعلق دے دے یا اللہ اس سارے ملک والوں پر اپنے رہن و کرم منازل فرما دے یا اللہ جو انہوں نے آزادی کی ناقدری کی وہ تو معاف فرما دے وہ تو معاف فرما دے یا اللہ یا اللہ ہمیں اور پورے ملک والوں کو اپنے دین پر چلنے والا بنا دے پوری کی پوری امت کو اپنے دین پر چلنے والا بنا دے سارے اقوام عالم کے لیے اسلام کا دروازہ کھول دے جو تیرے علم میں عزلی بدبخت ہیں یا اللہ ان کے وجود سے زمین کو پاک کر دے انہیں ملیا میٹ کر دے انہیں سہج نہج کر دے انہیں عبرت کا نشان بنا دے یا اللہ جو تیرے نبی کی امت پر حال آیا ہے دکھ کا تکلیف کا درد کا پریشانی کا میرے مولا اس پر اس پر یا اللہ اب تو انتہا ہو چکی ہے اللہ اسی پر تم معاف کر دے اور پوری امت کو بادل کے نظر سے نکال لے بادل کے شکنجے سے نکال لے یا اللہ ان کے دکھوں والی رات کو کاٹ لے ان کی خزاں کو بہار میں بدل دے ان کی خزاں کو بہار میں بدل دے میرے مولا ہماری اندھیری رات پہ سویر لیا ہماری خزاں پہ بہار لیا ہم نے زوال دیکھا ہمیں عروج دکھا ہم نے ذلتیں دیکھی ہمیں عزتیں دکھا ہم نے پستیاں دیکھی ہمیں بلندیاں دکھا ہم ہنستا مسکراتا دکھا امی نے ہنستا مسکراتا دکھا امی نے ہنستا مسکراتا دکھا اے میرے مولا ہم تو بہار کو جس میں ایمان کی لہر بہر ہو گئی میرے مالک جب سے آنکھ کھولی ہے دیکھی ہے جب سے آنکھ کھولی ہے چمن اجڑا دیکھا ہے جب سے آنکھ کھولی ہے کلیاں مرجائی دیکھی ہے جب سے ہو سنبھالا ہے درختوں کو خالی دیکھا ہے پتوں کو گرا ہوا دیکھا ہے یا لاہ چمن اجڑا پایا ہے ہم اس چمن کے مالی ہیں جس کی ایک ایک روش اگڑ گئی جس کا ایک ایک داخت مولا سوکھ کے کانٹا ہو گیا اے مالی تو ملک اللہ اے شہن اللہ اب جس پر زوال نہیں ہے ان پر کرم کر دینا جن پر لفظ زوال بھی آنسو بہاتا ہے اے وہ مولا جو ضلعتوں سے پاک ہے اب ان پر کرم کر دینا جن پر لفظ ذلت کو بھی ترس آ رہا ہے ذات جو ہر سستی سے پاک ہے ان پر کرم کر دینا مولا جس پر کشتی بھی حیران ہے جس پر کشتی بھی حیران ہے یا اللہ یالٰہی اس سے اگے ہمیں ذلت نہ دکھا بے شک ہمارے گناہوں کی سزا ہے یہ ہمارا کیا ہوا ہے تو ہمیں اس سے بھی زیادہ سزا دے ہم حقدار ہیں اور تو عادل ہے تو ہمیں بندر بنا تجھے حق ہے تو ہمیں ہنزیر بنا تجھے حق ہے تو ہمیں پتھر بنا تجھے حق ہے تو ہمیں صفہ حستی سے بیٹھا تجھے حق ہے تو ہمیں زمین میں دسا تجھے حق ہے تو ہمیں پانیوں سے ڈبو دے تجھے حق ہے ہمیں انکار کب ہے پر میرے مولا ہم نے تجھ سے عدل مانگائی کب ہے ہم کب تیرے پورے آ سکتے ہیں یہ سارا مجمع دکھوں کا مارا ہوا غموں کا ستایا ہوا سینے پھٹ چکے ہیں ہیں ہیں دل کلیجے جلے پڑے غموں نے نے ہمیں کر دیا ہے ہماری اکلیں مئو ہو گئی ہیں ہم دیوانے ہو چکے ہیں مولا ہم پاگل ہو چکے ہیں تیرے محبوب کی امت پر آنے والی ہر رات پہلے سے زیادہ کالی ہو جاتی ہے آنے والا ہر دن پہلے سے زیادہ تاریخ ہو جاتا ہے باطل کا دوری دھار کا خنجر ادھر ایمان پہ وار کرتا ہے ادھر پار کرتا ہے کوئی ایمان ہار رہے کوئی جان ہار رہے اللہ تو کب آئے گا تو کب آئے گا یا اللہ اے میرے مولا یہ ہے تو بے ادبی قبول یہ ہے تو گستاخی قبول لیکن میرے مولا بچہ بھی تو آخر ماں کے بال نوچ لیتا ہے بچہ بھی تو آخر ماں کے ہی گلے پڑ جاتا ہے میرے مولا ہم بے ادب ہیں مان رہے ہیں یہ بول تیری شان کا نہیں ہے تری شان کا نہیں ہے اور ہم ستائے ہوئے ہیں ہم دھی ہیں یا اللہ ہم دکھی ہیں یا اللہ یا اللہ یا لا یہ ہمارا لارڈ کا بول ہے اسے بے ادبی کا نام ہم دکھ کسے کہہ اٹھے تو کب آئے گا تو کب آئے گا یا اللہ آج کا باطل ہمارا مزاق اڑا رہا ہے ہمیں کہہ رہا لاؤ اپنے اللہ کو آگے دکھانا کہ تو ہے یا اللہ تو آگے دکھنا نا کہ تو ہے کہیں نہیں کہا اللہ تو نے فرونوں کو ڈبویا کوئی نئی بات تو نہیں ہمارے فرونوں کا راستہ ذرا لمبا ہو گیا ہے اب ان کو پکڑ کے دکھا دے تو ہے تو ہے میرے اللہ آج کے شدادوں کو پکڑ کے دکھا دے کہ تو ہے موجود ہے آج کے کارونوں کو پکڑ کے دکھا دے تو ہے آج کے نمرود آج کے جادر للکار رہے ہیں اللہ لے آ لنگڑے مچھر آج کے نمرودوں سے ہماری کفایت فرما لے آباب آج کے ابروں سے ہماری کفایت فرما لے آپ کلزم کی موجیں آج کے فرونوں سے ہماری کفایت فرما لیا ہواؤں کے طوفان آج کے آج و سموج سے ہماری کفایت فرما ہم مولا پس گئے ہمارے ہی بچوں کے لاشیں بکھرے پڑے ہمارے ہی معصوم بچیوں کی عزتیں تھار تھار ہو گئی میرے مولا ہم بڑے بڑے ستا ہوئے ہیں اللہ اللہ جو آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے وہ بہ کی بہ کی باتیں کرتا ہے برا لوگ نہیں مناتے ہم دیوانے ہو چکے ہیں اس لیے بے ادبی کے بول نکل جاتے ہیں بہ کی بہ کی باتیں نکل جاتی ہیں اللہ میں کہہ رہے ہیں میں کہہ رہے ہیں تو سے لاڈ میں کہ رہے ہیں تیری کی قسم جو ہمارے سامنے ہوتا نا ہمارا ہم ہماری بس ہو گئی ہے ہماری بس ہو گئی ہے ہماری بس, بس ہو گئی ہے اس مہینے کے اب رد نہ فرما ان کے سو میں ٹھکرا نے دے ان کے رونے کو چاہے جھوٹا صحیح قبول کر لے چاہے ریا کا صحیح قبول کر لے اتنا مجموع تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے پورے پاکستان میں اس وقت اتنے لوگ تیری یاد میں جمع نہیں ہیں اللہ ندامت کی آہیں ہیں صرف کیا نو غم ہے افسوس ہے اللہ ہمارا ہماری ہائے ہائے قبول کر لے ہماری ہائے ہائے قبول کر لے ہماری ہائے ہائے قبول کر لے, ہائے ہائے قبول کر لے. نہیں کی پھر کر لے. نہیں کی کر لے یا اللہ کر بولے نہیں اللہ تو کر بھی لے قبول کر بھی لے قبول یا اللہ کر بولے مدد کر لینا ایلان کرتے میں نے قبول کر لیا جنگ کو چوٹ مارتے دے نے قبول کر لیا ایسا قبول کر لیا اللہ محمد سے راضو اولا فریاد ہے ہماری ہم پھٹکے ہوئے راہی ہیں ہم دیر رات کے مسافر ہے کشتی کے مسافر ہیں تو یعنی میں گری ہوئی کشتی ہے اللہ تاراوں میں پھٹا ہوا ہے ہمارے معصوم بچے بلک بلک سندر گئے ہمارے بے بسوں کے آنکھوں ان کی آنکھوں میں تھوڑا سا رڑب کے ساتھ خوش ہو گئے خوش ہو گئے ہم بچا ہمارے الفاظ ختم چکی ہماری رات ختم ہو چکی ہے ہماری نظریں تو مدت لگ رہی ہماری تو ٹک ڈگی لگ رہی ہے کب بھی دکھ رہی ہے جی آج آتا ہے ہم نے ضلع دیکھی ہے مرنے سے پہلے علم ضرور ہم نے پہیاں دیکھی ہے بڑی سمندر ہے بلندیاں ہم نے دیکھی ہے بڑی سمندر ہے ہم بہار دیکھے بہت خوش دیکھا بڑی سمندر تیرے بیج کا جنڈا بلند دیکھیں حیاء کا راج دیکھے کا راج دیکھیں قرآن کی قرآن کا سر سن موسیقی کی مکرو آوازیں سنتے سنتے کان بک چکے ہیں بڑی تمنا ہے قرآن کی محفل جو کہ ہے آئے تو ایک ہے محمد اللہ شریف تیرے نبی پر ایمان لائے تیرا رسول, رسول ہے آخر ہے تیرے حساب پر ایمان آئے تیری دنیا کو دو سر کنفرشن میں کنفرش صحیح ہے ان کمزوروں کو معاف کر دے ان کمزوروں کو معاف کر دے ہمارے بھائی فصل کو بھی معاف کر دے اس میں بہت تکلیف دیکھی بہت تکلیف دیکھی وہ تکلیف, تکلیف اس سے کی مافی بنا دے جنت کو قبر کو جنت کا گاس بنا دے قبر نے جنت کی چھڑکیاں کھول دے ہم سب کبھی اپنے اپنے ورنہ پر شکرات سے بچا کر سے بچا کر سکراج سے بچا کر اماراج سے بچا کر ایمان سے خاطمہ کر گئے ایون سے خاطمہ کر دے ہم سے راضو ہوگا ہمیں انہیں سے راضی کر لو اس مجمے کے اٹھنے سے پہلے پہلے بخش کر دے انہیں معاف کر دے بخش خوش کر دے انہیں معاف کر دے ان میں جو بیمار ہے ان کے قرض ادا کر رہے جو دے روزگار جو قرضوں میں جکھے گئے انہیں آزاد کر دے جو سود میں پھنس گئے انہیں آزاد کر دے جو غلط راہوں کو چل پڑے انہیں روشن راہوں کو چلا دو جو بے ان کی ان کے جوان ہے فرما دے یا اللہ جیسے یہ کاؤن ان کے لوگوں کا ایمان بھی صاف ستھرا بنا دے ان کے اخلاق بھی بنا دے ان کی محبتیں صاف ستھرا بنا دے یا اللہ ان کے حق میں جو کمی ہوئی ہو فرما دے جو گول میں گستاخی ہوئی ہو معاف فرما دے جو کسی اشارے میں ہوئی ہو فرما دے اس من کی جو نقدری ہوئی اپنے فضل سے فرما دے ہمیں آپس میں محبتیں دے دے خدے دے دے جو نصیب فرما دے وہ تعالی علم کریم آمین حمر مورخا گیارہ جنوری سن دو ہزار دو حضرت مولانا تارک میل صاحب بام مقام پنڈی میں بیان فرما رہے ہیں موضوع ہے